بات ایسی ہے اس میں اختلاف ہے تعداد میں شدید اختلاف ہے بخاری شریف کتاب التفیر اس آیت کے نیچے حضرت عمر کہتے کہ وہ بئی ابن کاب اس امت کے اقرا ہے لیکن ایک بات ان کی کمزور ہے وہ کہتے کوئی آیت منسوخ نہیں اور اللہ فرماتے ماں نن سخ من آیت نہ آ وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو نہ بیر میں نے آؤ مس لیا اس سے بہتر یا اس جیسا آیت سب برابر ہیں بعض اونچی ہیں لیکن کوئی آیت کسی سے نیچے نہیں ہے یہ یا سنت کا عقیدہ ہے آیت بھی کہتی ہے خیر او مثلہ بہتر ہے یا مثل ہے گھٹیا نہیں ہے الم تعلم آیا جانتے نہیں ان اللہ الح ملکات بے شک اللہ کا راج آسمان و زمین میں ومال مندون اللہ ہے من نصویر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست مددگار ناسخ صرف منسوخ پر ابو عباس ابن المباری کی کتاب ہے ابو العباس ابن المباری اس کی کتاب ہے اس کا نام ہے ال فی مار الناسخ والمنسوخ من خیول الاعتبار فی البار الناسخ والمنسوخ من نا اور امام ابو جعفر تہاوی کی بھی ناسخ منسوخ پر کتاب ہے اور ان کے نام سے عبد الجوزی کی بھی ہے عبد القادر طبیمی بغدادی کی بھی ہے معرفت النا سے منسوخ ام ترید ال تسل رسول گم کماسول موسم ان قبل غلط سوالات کرنا نامناسب باتیں پوچھنا کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو پیغمبر سے جیسے پوچھے گئے تھے علیہ السلام اس سے پہلے لنسگر لا تو میں ہوا ہے لن نؤمن بھی تھی لنو میں نہ لگا حتہ نر اللہ جہر تک بھی اللہ کمال ہی بھی بےد بھی تھی اس کا عنوان ہے آداب حسن سوال آداب حسن سوال اچھے طریقے سے پوچھا کرو کہ استاد یا شیخ تازہ ہو جائے صحیح سلیمان ندوی جب شان وشا سے پوچھتے تھے تو کہتے شاہ صاحب کا چہرہ کھل جاتا تھا اور شاہ صاحب نے کہا مجھ سے میری پوری زندگی میں دو آدمیوں نے پورا فائدہ اٹھایا ایک سلیمان ندوی نے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال نے وہ سمجھدار کا بہت لائق تھا کے مقدمے کے لیے جب حضرت یاب دس مولانا محمد انور شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے پہلے لاہور آنا تھا تو ڈاکٹر اقبال نے ایک زمین نکالا خود لکھا اور صبح سویرے چپوایا اور بازاروں میں بانٹا شہر لاہور پر خدا کی رحمتوں کی بارش یعنی مولانا محمد انور شاہ صاحب کی تشریف آئی شاہ صاحب نے انجمن حمایت الاسلام کے دفتر میں قیام کیا انہوں نے کہا ایک نوجوان خوبصورت سر باہر جوتوں میں لیٹا ہوا ہے اور شاہ صاحب کے جوتے سر کے نیچے رکھے شاہ صاحب نے مورانا حبیب الرحمان شیروانی کو بات موری صاحب دیکھ کے آؤ اقبال نہ ہو وہ آیا کا جی اقبال سو رہا ہے شاہ صاحب خود آئے ان کے پاس کہا جی چاہتے کہ میں بھی قریب نے سویا دوری چالکا حضرت بڑے والے اندر میں کیا کروں حضرت نے کہا دن کا کھانا ساتھ کھائیں گے آپ کے گھر میں اقبال کہتے ہیں میں نے عید اس دن دیکھی دن کا کھانا زور کے بعد آپ کے ساتھ کھاؤں گا اور مولانا دریس صاحب کا اندیلوی اور شبیر احمد عثمانی اور فیض اللہ مفتی کو شاہ سے ہم نے کہا اس نوجوان کو دیکھو کیسے پوچھے گا وہ تیار تھے قلم کاغذ جب کھانے کے ساتھ ساتھ جس انداز سے نوالے بنا بنا کے شاہ صاحب کو دیتے تھے اور پھر سوالات شروع کرتے تھے طریقے طریقے سے شاہ سمجھ کو کہا دیکھ لینا دیوبند میں کسی نے آج تک ہم سے ایسا نہیں کیا دو اس دوران وہ سالک صاحب آئے تھے نا جس نے کہا بینکاری ایسی ہو بینکاری ایسی جیسے اس زمانے میں نام نہاد اسلامی بینکاری ہے اس وقت یہ بینکاری ایک مصیبت تھی اور مصر کے علماء نے اجازت دی تھی کہ یہ کاروبار کا طریقہ ہے ہندوستان کے علماء نے حرام کہا تھا تو اقبال نے شاہ صاحب کو کہا کہ سالک آئے ہیں لیکن بےودہ باتیں کرے گا شاہ صاحب نے کہا نا تو تسلی تو کرانی پڑے گی اس نے پھر وہ سوالات کے جو آخری جواب شاہ صاحب نے اٹھ کی دیا ہے وہ انشاءاللہ شاء سود میں بتاتا ہوں تو سوال بہترین طریقے سے ہو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ در سے حدیث دے رہے تھے ایک طالب علم ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھا رہا تھا آپ نے نہ تو پوچھتا ہی نہیں تو اس دن مسئلہ بیان ہوا کہ سورج جب ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے اور روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کی جائے یہ تشب و ہے مغرب کی اذان کے بعد ڈیڑھ منٹ کا وقفہ ہو تین منٹ کا وقفہ یہ یہود کے ساتھ مشابعت اور رواف کے ساتھ غلط طریقہ ہے سوئی تفہو ہے تو طالب علم نے سار اٹھا کے کہا سورج جی نے ڈوبے امام بیبو سو جہاں آرام سے بیٹھو تیرے لیے موچ رہے ہیں اچھا حسن سوال مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ بیس یا بائیس سال بعد دوبارہ شیخ الحین کے در سے حدیث میں بیٹھنا نصیب ہوا اب کے دورے حدیث میں مولانا حسین احمد مدنی تھے مست کے فیض اللہ اور مولانا انور شاہ یہ ایک سال ہے نا تیرہ سو چودہ ہجری فرمایا مولانا انور شاہ کے حسن سوال سے اور مولانا حسین احمد سے بے پناہ محبت کی وجہ سے شیخ الحین وہ مضامین بیان کرتے تھے جو عام طور پر عادت نہ تھی تھینہ شرف میں حیران اور محر اور طرح طرف آئے یہ تحریک کرنے ان کا تو حضرت گنگوئی نانوچی کا طریقہ تھا چند مقامات پر کلام باقی جراوت سرد ہم ترین تسل رسول کم کماسول قبل کیا چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے جیسے سوال کیے گئے تھے علیہ السلام سے اس سے پہلے اور وہ نامناسب سوال تھے نامناسب طریقوں سے نہ پوچھو نہ ابن اشرف وغیرہ نے غلط بیانیاں کی تھی اور میں یہ تبجرل جو تبدیل کر لے قبر کو ایمان سے یعنی ایمان چھوڑ کے قبر لے بت سوا سبیل پر پٹا کے سیدھے راستے سے اصل میں تو ہے اصبیل اس, اس صفت موصف ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ صفت جب مضاف بن جائے تو علف لام ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مضاف پر علف لام زیادہ خراب بات ہے بجائے صفت پر علف لام ہونا اور تو وہ مذاف ہے نہ کہ صفت ہے ود کثیرمن اہل کتابیں چاہتے ہیں بکثرت اہلی کتاب لو یارون کم امبادی ایمان کم کو فاڑا کاشکل اٹھا دے تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کر حسد امن دن حسین یہ حسد ہے ان کے دلوں میں اور بحز بے دینوں کا اہل دین کے ساتھ مشہور ہے کینہ اور بہت بے دینوں کا اہل دین کے ساتھ ممبادما طبیعت علوم الحق بعد اس کے کہ حق واضح ہوا فاف ہو معاف کرو وس بہ درگزر کرو حتایاتی یہاں تک کہ بیچ دے اللہ تعالی اپنا فیصلہ یعنی جہاد کا وہ کمائے گا ہند اللہ اعلیٰ کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر کھا دے رہے واقعی قائم کرو نماز واز زکات دیتے رہو سوال جواب میں لگ کے کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے مسائل میں لگ کے کہیں عبادت میں کوتا ہی واقع نہ ہو جائے وما تو من تو قدم خیر اللہ اور جو تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے بہتر عمل میں سے اس کو پاؤ گے کہ اللہ کے ہاں انہ بیمار تھا من بصیر بے شکر تمہارے امال کو دیکھ رہے اس کو ہم تفسیر میں کہتے امور مصلحہ درمیان میں اصلاحی امور ہوتے ہیں جیسے ہم درس دے رہے کہتے پانی لے آؤ ادھر بیٹھ جاؤ توسی میں نہیں بیٹھنے دو ٹیک نہ لگاؤ یہ امور مسلحہ ہے لائق درس, درس کے لائق ہدایات ہیں وکالو کہنے لگے للل جنت اللہ من کا نبود نو نہیں جا سکیں گے جنت مگر وہ جو یہودی او یا عیسائی یعنی یہود کہتے تھے کہ یہود جائیں گے نسرانی کہتے تھے کہ نسارا جائیں گے دل کا مانی اوم یہ خواہشات تھی امانی امنیا کی جمع امانی او منیا منیا کی جمبی منیا منیت المسلی امانی اور منیا منیا موت کو کہتے ہیں وہ ایک شاعر کہتے ہیں یا لئی تقبل منیتی یوں من افوز و بنیتی نہ رلا تم رقبتی وہ اضل عمل اربتی کا شہر ہے گلستان میں ابن الجوزی کا ساگر جو الدین سروردی کا خلیفہ یا لیت قبل منیتی او من افوز بنی نہمل کربتی کاش کے مرنے سے پہلے یہ تمنا پوری ہو شیرین ٹھنڈے پانی کی نہر میرے گٹنوں تک پہنچے اور میں بھر بھر کے مشق سے پینے لگے مر رہا تھا ریگستان میں تپش میں وہ پانی نہیں مل رہا تھا طلباء کو بلستان بھی بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے جو پڑھ چکے ہیں وہ سمجھے نہیں دوبارہ پڑھیں دل کا مانی ہوں ان کی خواہشات مگر چونکہ غلط ہے اس لیے ابن عباس کہتے ہیں دل کا حکاضی بو یہ ان کے جھوٹ ہے کلا تو برہان کو بالکل تم سوادیل آپ کہہ لے آؤ اپنے دلیل اگر تم سچے ہو کیسے یہود جنت جائیں گی کیسے نصارہ جائیں گی بلا ہاں منسل اوجھو ل جو سپورٹ کرے اپنے آپ کو خدا کی وجہ اشرف لائے ایزا درخت آدن فلا تجہ کسی کو مارتے ہوئے بھی چہرے پہ نہیں اور افسوس ہم پہلے کپ چہرے پہ رکھتے لل وجہ میں نور لو سر گا خ خوشا مندر د تمام جہان کمار وجہ چہرہ اشرف الاسا ہے دیں درفات پڑی رہی سوال وت کو بلا مناسلم وجہ ہو جس نے اپنے آپ کو سپر کیا خدا کے جس طرح دمخشان تی رنگ باغلہ گل ببیر کا ومار وہ اموک سے نن اور ہو بھی آسنی جڑے راوائڈے نے باقن وہ نور مشے وہ ہوا محسن ان مخلص ان ماحد بھی ہو مخلص بھی ہو افسنی بھی ہو پل ہو اجر ہو بس اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے میرے میں میں تعلیمات کو کہا کہ بعض طلبا جو بے وقت اب آ رہے ہیں ان سے پوری تحریر لے کہ وہ اکثری تو جہاد کو ترجیح دیں گے اور اکثری علوم کے سامنے سر چکائیں گے اتنے دبوتے نہیں چلے گا آ? دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ یک رنگ ہو جا سراسر مو مو یا سنگ ہو جا دو رنگی سے کام نہیں چلے گا گوزدوئی گو یک سوئی بانش یکلو یکلا یک روئی بانش شاہ صاحب کہتے ہیں حنیف کا مانا یہی ہے جو فرید الدین نے اپنے پن نامہ میں منت को تیر میں کیا ہے ہاں جس نے سبر کیا اپنے آپ کو صبح اللہ, اللہ تعالیٰ کہ اور وہ ہو بھی مخلص اور مواحد پس اس کا جر رب کے ہاں اور ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم غمگین ہوں گے خوف اور غم میں مر کے ڈر ہے میرے بیمار مر نہ جائے ڈر ہے کراچی کے حالات اور خراب نہ ہو جائے اور ہزن غم جو مارے گئے جو بہا دیے گئے ڈبو دیے گئے یہ گزرے ہوئے تکلیف پر جو ہوتا ہے وہ ہزن ہوتا ہے آنے والے پر جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے اللہ لا ہےکالت یہود لے ست نسوارا لاشی کہتے تھے یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی وقالت نسوارا لے ستل یہ شع اور کہتے تھے نسرانی نہیں ہے یہود کوئی مذہبی چیز توبہ وهم اور یہ پڑھتے ہیں کتابیں کتابیں تو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں وہ بریلوی بھی بقول شاہ احمد رانی کے اردو کتابوں میں اختلاف ہے عربی میں نہیں اختلاف تم لوگوں نے کیا ہم نے تھوڑے کیا ہم تو قدیم مذہب پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ کدال کا ندی نیام اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے ان کی طرح ان کی باتوں کی طرح فل یا بَيْنَهُمْ و الْقِيَامَةِ ہوں بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی اختلی پھول جس میں یہ اختلاف کرتے تھے ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ مکہ سے نکالے گئے حرم سے محروم ہوئے تو نبی کیسے جواب وہ منلمساجد اللہ عی القلفی ہسمو کون بڑے زنے میں اس سے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں نام نہ لیا جائے توحید کا درس نہ ہو سنت کا بیان نہ ہو وہ صاف ہی خراب یہاں اور کوشش کرتا ہے مسجد کو خراب کرنے کی مکان لہومت کھولا ان لوگوں کو حق نہ تھا کہ آ جاتے اللہ خان پھر مگر ڈرتے ہوئے لہوم فل دنیا خزیوں نے کے لیے دنیا میں رسوائی وہ لہوم فل آخرت عذاب نازی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہوگا یعنی پیغمبروں مسلمانوں کو مسجد الحرام سے نکلنے پر مجبور کرنا اہل مکہ کا بدترین ظلم ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں گے زمن میں آداب مسجد بھی بیان ہوئے ول مشرق ول مغرب اللہ ہی کہے مشرق اور مغرب پڑے نم تو المڑو فسم و جو وہیں پر اللہ ان اللہ واضح سے بے شک اسکال کا اس کا جواب دیا پہلے نماز پڑھتے تھے کعبہ کی پھر بیت المقدس کی تو پھر کیوں تبدیل ہوئے فرمایا میں اللہ کے حکم کا منقط مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں ابن عباس کہتے آیت سفر سے متعلق ہے جب مسجد اور رخ کا پتہ نہ چلے فکا کہتے ہیں تحری ہی کرے وکالو ایک اور تخ اللہ ودا بنایا اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد توبہ توبہ کتنی غلط بات فوراً جا سبان ہوں پاکی ہے اس کے لیے حکیم سنائی کہتے ہیں نہ نیازت بلادت نہ ب فرزند ن عزت ملا دت نفر زند تج دلے سک مسلی سم دن لے سک فدلی ملکر تویم کی بتو ہی دسائی تو داون دینی تو ہو ساری ملک ان کے تمام اشعار نقل کر کے التکشف کے حاشیے میں مولانا اشرف علی لکھتے ہیں سالک کو چاہیے یہ اشعار کبھی کبھی پڑھا کرے تو عید خدا بندی پر مشتمل ہے ایمان میں قوت آئے گی ہمایوں مغل التکشف کے حاشیے سے یہ نظم صحیح طرف اٹو سٹیٹ کر کے کل یا پرسوں دھو تفسیر والوں کو بانٹ دیں تاکہ یہ بھی جوش خروش سے پڑھیں کہنے لگے بنائی اللہ نے بھی اولاد یعنی ازیر ان کا بیٹا عیسیٰ ان کا پتر ملائک ان کی پتریاں آئے ہائے ہائے سو بہان ذات خدا پاک ہے کہ ان کی اولاد ہو ہو ہی نہیں سکتی بل ہوں مافظ سماوتی والی کے ہیں جو چسمان و زمین میں ہے بیٹے کی کیا ضرورت کل اللہو کا سب اس کے سامنے گردن نہاد تین جواب سبحان ہوئے بلو ما فی سماو لو کل اللہ کا تیسرا جواب تفصیلی جواب بدیو سماو کی سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین ویزا کا گوم جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا نماقول لہو کن پس پسو کہے گا ہو جا پسو ہو جائے گا اتنے بڑے قادر کی اولاد کی حاجت نہیں وہ قان اللہ زینہ کہتے ہیں بے علم لوگ لو لا جو کل اوتا آیا کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ یا کیوں نہیں لاتے ہمارے کہنے کے مطابق موجزا غزال قالم قبل قلم اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے ان کی باتوں کی طرح تشا بہت علوبوں ملتے جلتے ہیں ان کے دل ادبی نل آیا چلے قومی ہم خوب بیان کرتے ہیں آئے تھے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں چونکہ رسالت کا مسئلہ ہے ایک سو ایکت سے اور اس پر شبہات کا ورود ہے تو پیغمبر کو تسلی ارسل نا قبل حق کے بشیرہ وہ ہم نے رسول بنا کہ بھیجا کو حق کے ساتھ وہ قرآن ہے حق کے ساتھ وہ توحیر ہے حق کے ساتھ وہ وہی ہے بشیرن خوشخبری دینے والے ایمان والوں کو جنت کی وہ نظیرن ڈر سنانے والے ہیں شیر کرنے والے کو جہنم کی ولا تو سالون صابل جگی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو ذہیوں کے بارے میں اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی جہنم جانا چاہے اور مفسرین نے اور اقوال بھی کیے ہیں لیکن وہ موافقت نہیں کرتے ولن تر ہر کس خوش نہیں ہوں گے آپ سے و تو سوارا تک کہ آپ ان کی ملت کے تابع ہو اول اند اللہ جہدا آپ فرمائے بے شک خدا ہدایت ہی ہدایت وہ ہدایت دین میں آمد کی ضرورت نہیں لجاجت کی ضرورت نہیں سود آبازی کی ضرورت نہیں آیت کا حاصل یہ ہے تبا کا ہوا اور اگر آپ نے ساتھ دیے ان کے خواہشات کا بات اس کے کیا آپ کو علم مال کمن اللہ ولی ولا نصير نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ مددگار اللہ جی نہ آتے نہ عمر کتاب نہ وہ لوگ جن کو دے چکے کتاب وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنا چاہیے وہ اشکالتا تھا نا کہ یہ کتاب فلت مانتے نہیں فرمایا پہ پوچھ ڈالا ہے اب سب ایک جیسے ہیں نہ اچھے بھی ہیں جو حق ادا کر کے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اُلائے قیمو نبی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر نبی کے زمان پر وم یقور جو نمانے فولہ کو مل خاصر ان لوگ تاوان میں یا بنی اسرائیل لت گرو نعمتی التی نام تو ادے قوم وانی فتبل تو یہود کے ساتھ تین خطاب پہلے مجمل نعم پھر تفصیلی نعمتیں اب تدلیلی نعمتیں تاریخی نعمتیں یہ آخری خطاب ہے ان کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے سیرے کے ساتھ اور اب پوری تاریخ کعبہ بیان ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان ہوگی کیونکہ وہ تائید ہے نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جوابات ہے شبہات وارے دکے وہ تپو یومن ڈرو اس دن سے لاتی کہ کام نہ ہے کوئی بھی کسی سے کچھ بھی ولا یقبل منہادل اور نہ اسے لیا جائے گا تاوان ولا تنفو ہاں شفا نہ کام آئے گی سفارش ولا ہومیون سرول اور نہ ان کی مدد کی جائے گی پہلی آیات میں شفاعت پہلے ہیں اور فیبے کا ذکر بات میں ہے تو یہ انتظامی مسئلہ ہے کبھی آدمی پہلے شب سفارش لگاتا ہے پھر تاوان دیتا ہے کبھی تاوان دے دیتا ہے جب نہیں چلتا پھر سفارش لگاتے ہیں اب عت ہے حقیقتی توحید کی طرف جس کے تمام انبیاء پابند ہیں خاص کر ابو انبیاء بنی اسرائیل اور بادشاہ معاہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن توحید تو یقیناً مشکل مسئلہ ہے بکول ہمارے دوست مولانا غلام حبیب صاحب کے یہ بہادروں کا مسئلہ ہے یہ بہادروں کا مسئلہ ہے اللہ و اکبر اور ایک بات یہ کہ یہ اسرائیل اتنے اتھے, اتھے کرتے تھے گڑاگا پڑاگا اللہ تعالیٰ نے تاریخ ذکر کی تمام امبیاز بنی اسرائیل پابند ہے ابراہیم علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پیغمبر کے آنے کے لیے دعائیں فرمائی کعبے کی تعمیر کی کیونکہ امام آنے والا تھا مرب ہو بکل اماط عل یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کے رب ہے چند کلموں سے فاطم حضرت پورے کر کے دیے امتحان دینا بےغیرتی آدمی کا کام ہے بغیرت آدمی یا پہلے چلے جاتے کام پڑ جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا میڈیکل بیٹھ جاتا ہے یا ویسے بھاگ جاتا ہے بغیرتوں کی بھی برقام ہے جب بغیرت تو کسی دک کے بغیرتی اشنار کمارا والا کہتے ہیں سر میں مان نکالنا داڑھی رکھنا مونچے ٹھیک کرنا ناخن کاٹنا بغلے صاف کرنا اتھا इतादा دس چیزیں بتاتے में سواف کرنا اور مہاجم یہ بندے صاف کرنا سرین نے قبول کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے یہ کیا ابتد ہے تو ہر شخص کر سکتے کڑک کڑک ایک دن میں سب ساپ ہو جائے ال ابتلا سب ابتلاح تو سات طرح اگرتی ابراہیم کا ہوا ہے ایک بقرہ میں ہے الم تر ہا ج ابراہیم افی ربی ہی انا تا ملک دوسرا ابتلاح سورے انام میں ہے وہ کزال کنوری ابراہیم ملکوت سماط قوم کے ساتھ اور بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے سورت ابراہیم ربنا نا اسکنت من زرتی ذرا ہند پے دیکھ محرم ربال دی بچے کو جنگل میں چھوڑا سورہ ابراہیم تی اور سورتی امبیاں میں من قبل براہ مروش کہ سورت شہرا میں قوم کا سورت ان میں استقامت الگ تو ہی قوم کے مقابلے میں جم جانا سورت شافات میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ضبح کے لیے پیش کرنا یا بنائی ارا فل بنا میں اندی ازبہ کا فنض اور مذہ لالما تو مر سطد دن شا مسابری یہ سات مقامات ہیں البتلاؤ ان میں ایک بقارہ کے اندر بادشاہ کے مقابلے میں دوسرا قوم کے مقابلے میں انعام تیسرے بیوی بچے کو جنگل میں چوڑنا ابراہیم چوتھا قوم کا رد اور بتانے کا توڑ نام بیا پانچواں قوم کا رد شوارہ چٹا قوم کے مقابلے میں استقامت انکبوت کبوت ساتواں سب ہے ابن صورت صاحب ال ابتلا سب اون تو سات ہے وہی زب تلا ابراہیم ارب ہوں بکلیما دن یاد کرنے کا ہے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے چند کلموں سے حضرت نے پورا کر کے دیا آہ ہا الا فرمایا میں بناتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام امام کا مقام بہت بڑا ہے اسلام میں امام ابو حنیفہ امام بخاری ہندوستان کے علما میں ولی اللہ کو امام کہا گیا اور شان ورشا کو امام کہا گیا ہے امام الحسد اللہ امام خیر اور روش کا مقتدہ امامت ایک اہم مہم منصب ہے اور نے دوسرے معنی میں لیا ہے اس کا کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے ضروری تھی خدایہ میرے بیٹوں میں سے بھی امام ہونا چاہیے انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھائے امامت کرے بہترین خطیب ہو اعلائے عہد ظالمین ہر تعالیٰ نے کہا نہیں ملے گا یہ عہدہ ظالموں کو یہ میرا عہد پیمان ظالم کو نہیں مل سکتا اشارہ ہے کہ امامت کے ساتھ اور تہارت کی ضرورت ہے چنانچہ جب امامت امام مقرر کیا تو امام کی جگہ کون سی ہے کہاں پڑائے گا وہ جال لل پے تمسا بتل اور ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ امامت مسجد میں ہے مسجد دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک تو مسلمانوں کا جم ہوتا ہے اور دوسرا وہاں امن اور دنیا سے زیادہ ہوتی ہے صورت صورتبلی اسرائیل میں آئے گا کہ جب سرکشی اور گنا بڑھ جائیں گے تو مسجدیں بھی غیر معمول ہو جائیں گی وہ تغزوں میں مقام ابراہیم و حکم دیا کہ اختیار کرو مقام ابراہیم کو جائے نماز ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی وہ خود بہت اٹھتا تھا اور جب آپ کا تعمیر کعبہ سے فارو ہوئے تو آپ نے یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لئے بلایا دو رکعت پڑی حدیث شریف میں ہے حضرت عمر کو آپ نے یہ بتایا طواف کے دوران تو انہوں نے کہا مجھے بھی اجازت دو میں دو رکعت پڑوں چنانچہ جبریل آیا اور یہ رعایت لے کے آئے اختیار کرو مقام ابراہیم کو جائے نماز چنانچہ اب مسئلہ ہے کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑنا ہے وہ کے درجے میں اصل نفل واجب ہے اس لیے مکرو اوقات میں نہیں پڑھے جاتے فتح الباری میں حضرت عمر نے بھی فجر کے وقت طواف کیا اور فرما سورج نکلنے کے بعد نفل پڑیں گے حافظ ابن حجر نے شافی متاثر قلم سے لکھ دیا کہ حضرت عمر کا مذہب وہی ہے جو امام ابو بونی ہے والحمد للہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ ابراہیم و اسماعیلان تو خیر اس سجود اور میں نے تاکید کی حضرت ابراہیم و اسماعیل کو کپا اور میں نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کپا کرکی ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے احتکاب کرنے والوں کے لیے رقو سجدہ کرنے والوں کے لیے سب سے اہم عبادت کعبہ شریف میں طواف ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے اور پھر احتکاب ہے جو اب زل ترین اعمال ہے اور پھر نماز ہے نماز سورے پڑھ سکتا ہے وہ براہ مربال بلدنا منا یاد کر کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا خدا ہماری کراچی کو بھی امن کا شہر بنا تیرے خاص خلیل ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی آج تک امن کا مرکز ہے تیرے حبیب مجھ حضرت محمد نے مدینہ کے لیے دعا کی وہ امن کا ہے یا اللہ ان پیغمبروں کی یادگار توحید اور پیغمبر مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے درس میں ہم دعا کرتے بتائے ہمارے پورے ملک کو خاص کر کراچی کو دائمی امن خوشگواری نصیب فرما رب جعل حاضر بلدن آمنا بدنائے پروردگار اس مکہ کو شہر امن کا بنا ورزق ورزو من ہوں رزق دے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے آ صبح جب دکانیں دیکھیں گے سبزی کے پھلوں کے لدے ہوئے یہ کیلا ہے لبنان کا یہ ناشپاتی ہے جاپان کی یہ انار اور سیب ہے شام کے اور یہ بیری ہے اور اوناب ہے ایران کے اور یہ خربوزے اور تربوز پہ لیتے جرمنی کے اب آنے لگے مدینہ اور طائف کے سبحان اللہ راہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا آمن ایسا سونے کے دکاندار خالی کپڑا نیچے کر کے سیدھے نماز کے لیے جاتے ہیں ایسے روڈوں پر ڈالر اور سونے کے زیورات پڑے رہے تھے کوئی جھک کے اٹھا تو لے یہی سے ہاتھ کٹے گئے تھے اٹھایا کیوں یہ تم نانا بے لگا کا مزہ हाथ ہے کہ اٹھانے والے पाप ऐसे ہاتھ पड़े یہی چوروں کا پاب ہے ایسے ڈالر پڑے ہوئے تھے دو ہزار تین گے مرواز سے پیشے. یہ چھتے بازار کے راستے میں چار پانچ پختون کہتے وہی وہی تو چیتا مرا اچت کر لو بس جانی وہ محتمشی وہاسا نہ خوب لاس دے وہی وہی وہی اس چرے کو چت نہ کہ میں لاس رہے نہ کہ پتہ لگی وہی وہی پتہ لگی اور لاسٹ رہے گا کیا پاکستان رہتا تو ہزار اس کو دو پانچ سو کو دو ڈیڑھ ہزار آپ رہے ہے تو ہاں ہاں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھراغ سے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اللہ کون سی چیز گم ہوتی ہے یقین کر لو کہیں نہ کہیں مل جاتی ایک آدمی کا بٹوا گم ہو گیا تھا وہ کعبے کی دیوار پر رکھا ہوا تھا اس نے کہا میرا ایک پولیس کا اکاؤنٹ گا اٹھا, اٹھا, اٹھا. کہ اس میں کتنے ریال تھے اس نے کہا گیارہ سو آپ کتنے ہیں اس نے دیکھا تو ایک سو ہے ایک ہزار کسی نے اٹھایا تو وہ پولیس والے نے خود اٹھائے تھے اس میں ڈال دیا واپس دیکھنے کے لیے کہ صحیح مالک صحیح مالک ہے یہی پاکستانی ہمارے دوست یہ جو پانچ جاتے ہیں سیدھے مسلمان ہو جاتے ہیں آئی سو لا الا رزق دے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے مفسرین کہتے سمرات سے مراد اعلیٰ کل جیشے ہر چیز کی اعلیٰ کوالٹی کپڑا عمدہ اناج عمدہ روٹی ایسی او ہو ہو دیکھ کے بھوک لگے دیکھ کے بھوک لگے وہ افغانی تمیز وہی وہی نسم پر تمیزے لگا یہ دومرے ٹو کر رہا ہو جی ہر چیز بریال بےریال ہر چیز ایک ریال ایک روپے وہ علاحدہ بات ہے کہ آپ کا روپیہ گھٹ گیا ہو گیا ایک ریال تیئیس روپے کا ہو گیا استاد محترم مورنا عبد الحنان فرماتے انیس سو اکاون میں میری پیدائش سے دو سال پہلے حضرت حج کے لیے گئے تھے ایک ریال کا ایک کپ ایک ریال کی ایک روٹی ایک ریال کا ایک ڈبا دہی میرے آلے کل رشے آج بھی میرے آلے اس وقت ہم سو روپے دے دیتے اور وہ ہمیں ایک سو دس ریال دے دیتے یہ زیادہ پیسے کا غیرتی لوگوں کا ملک کا <coughs> اب تو آئیس ہزار کی گڈی دے دے وہ آپ کو ایک ہزار ریال دیں گا حیران ہو گیا آپ خود آیا ایسے وہ افغانی سے کا وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہم سے آنا ہوگا وہ بھی بڑا ہے ایک زمانہ تھا میں ہیرات میں تھا تو ایک آدمی گدے پر دو تین بوریاں لے آئے کہ یہ پچاس لاکھ ہے یہ ستر لاکھ ہے یہ پچپن لاکھ ہے دکاندار میں ایسے ہاتھ ملے کہ پیچھے پھینک کر اسٹور میں اس کو پانچ کلو چینی دی چھ ماچس دیے اور ایک گونی لو تروڑا تیلی آٹے کی تیلی بس روانہ ہو گیا تو میں اترا اس کے پیچھے میں نے گدے والے کو روکا میں نے دکاندار کو فارسی میں کہا ہے تم نے کیا تماشا کیا اس نے کہا کیوں سے میں نے کہا اتنے پیسے لگا گدے والا کہتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے اتنا ہی بنتا ہے جن نے دے دیا زیادہ نہیں بنتا ایک زمانے میں ان کا پیسہ اتنا کمزور تھا ایک ہزار کا نوٹ میں نے حیرات میں نکالا تین پگڑیاں دی تین دوپٹے دیے ستاسی ہزار روپے دے دی گارڈ یہاں ہمارے محلے کی عورتیں آتی تھی کہ مورانا سے بھی ایک دوپٹا لائے ہیں ترپن ہزار کا ایک ستسٹھ ست ہزار کا جب سب لوگوں نے دیکھ لیا نا آخر میں میں نے گھر والوں کو کہا یہ ایک بار روپے کی ہے ایک پندرہ روپئے ہے ان کا پیسہ اتنا کمزور تھا افغانوں کو دھوکہ دینے کے لیے امریکہ نے ڈالر عام کیے ہیں لیکن انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی ڈالروں کی نہیں ہوگی یاد کرو جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار بنا ہے اس کو شہر امن والا ابتدائی دعائے دیجیے یہاں کے لوگوں کو پلوں میں سے رزو کو جو ایمان لائے ان میں اللہ پر و آخرت کے دن پر حضرت نے امامت کے لیے کہا تھا نا وہ منظور تھی تو ہفتالی نے کہا اللہ عالو احتی الظالمین میرا یہ آحت ظالموں کو نہیں ملے گا تو حضرت ڈر گئے تھے رزق نے بھی کہا کہ منع من اللہ نے کہا وہ من کا کافر بھی کھائے فہمت تھی وہ اس کو بھی کچھ فائدہ دوں گا سم اد پر ہوں الاضاب پھر اس کو پریشان کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف اب اس المسیر ناکارباز گشت و عزی عرف ابراہیم الخوا دن البی ط اسماعیل یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے جس طرح آخیر میں دعا ہے اہم امال میں شروع میں بھی دعا ہے رب بنا تقبل منا ان کا میں پرور دار قبول فرمام سے بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں پہلی دعا یہ کہ اللہ قبول فرما تفسیر میں بیٹھنا پڑھنا پڑھانا ہے ربنا و مسلمین لکا پرورتکار بنا ہم دونوں کو تابیدار اپنا و منظر امت مسلم تلت اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلم ہو وہ آرنا مناسب نہ سکھا ہم کو اپنے احکام علما کہتے بیت اللہ سے متعلق حجور عمر کے مسائل کو مناسب کہتے تو بہ لینا تو بہ قبول فرما مارے نکالتا بر بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی مچی دوار کی رب بنا واسویم رسولم منو اے پروت جگار بھیج دیں ان میں پیغمبر ان میں سے یعنی ایک بشر کو انسان کو اہل مکہ میں سے قریش میں سے ادنان میں سے بنواشم میں سے بس خود تو میں ہے نا محمد المکی الجازی الحامی اور اشی ادنانی آپ کے بڑے انساب مبارکہ ہے اے پر بھیج دے ان میں رسول ان میں سے یتل علیہم آیات کا جو پڑھے ان پر آپ کی آیات یہ پہلا منصب وہی اللہ محمول کتابہ سکھا ان کو قرآن یہ دوسرا منصب و الحکمتا اور سنت یہ تیسرا منصب وہ ان کو پاک کر دے یعنی اعمال کرا یہ چوتھا منصب ان کا تلازیز الحقی بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں تلاوت الیات اس سے گہرا اور تجوید پیدا ہوئی صرف اور نہوا پیدا ہوا آتاب اور عروض جاننا اور منطق جاننا کیونکہ منطق کے لیے ہے عالتن قانونی یتن مراعات و ذہن انل قطائی فل فکری خطا سے بچنے کی ضرورت غلط سلط باتیں منطق کے خلاف اڑائی گئی اور شیخلام ابن تیبیا منطق کے خلاف لکھ رہے ہیں شان وشا نے لے کے عالم اندل حافظ ابن تیبیا وبن حضر لے سا بحض قیمفلسفہ منتق کے زیادہ ماہر گئی شاہ اسماعیل شہید کا کافی کوڑا ہٹک میں رکا ہوا تھا یہ کیمپ تھا مجاہدین کا تو یہ کندیا بابا آ گیا کندھیا جس نے لی گی کندیا بابا بہت بڑا منت جی تھا اس نے آ کے کہا مولوی اسماعیل تیلوی کون ہے آپ گھوڑا صاف کر رہے تھے صبح صبح فجر کے بعد گھوڑا سر خرا کر رہا تھا میں ہوں بتاؤ کیا ہے کہاں مناظرہ کرنا ہے کس چیز میں کا منطق میں کہا آپ اس کے لیے آنے کی ضرورت ہے بولو دو منطق کے بڑے ہیں ابولی اب سینا ہے دوسرا بل ہے ہے کس کے قاعدے سے مناظرہ کرو گے دونوں کے اصول علیحدہ علیحدہ ہے شاسک نے اصول بیان کیا ایک کے بھی اور دوسرے کے بھی پھر ان کی کتابیں بتائی ایک کی بھی دوسرے کی بھی گندیا بابا بابا پماخ منڈا کا آئیے دوسری خبریں ادیڑ ہو بس شکل نو لڑو بابا بتا اشیخ و شیخ تو اج پلا وجو مولانا شمس الق افغانی فرماتے تھے ہمارے بزرگ صرف منطق کے اساتذہ نہیں منطق کے ائمہ تھے ائمہ اللہ اکبر مولانا محمد انور شاہ صحب کی کتاب زرگل خاتم اللہ حدوث سے مولانا محمد قاسم نانوی کی کتاب تقریر دلپذیر کو نظم کیا ہے اور اس کے ساتھ پورا منطق جمع کیا ہے اس کی شر علی کی ملقات و تعارم فی شرح ہے الخاتم دونوں مل رہی ہاں مل رہی جس طرح تلاوت آیات سے مختلف ضروریات پیدا ہوئی اس طرح تعلیم الکتاب سے قرآن سیکھنے کے تمام علوم جو مفسر کو چاہیے وہ سب نکلا ہے اس میں بدیو بیان و معنی بھی ہے اس میں نظم اور نثر کے فروق بھی ہے اس میں ادبی لطائف اور ذرائف بھی ہے اور حکمت سنت حدیث فکا تینوں کی تفصیلات قرآن میں پیش آتی ہے ویوزک کی ہند تزکیا فروئی کو دوری نور لذا وقایت اور ان کتابوں کے مطابق جو عمل ہو رہا ہے یہ ویوزک کا منظر ہے بعض پیرانے طریقت کہتے ہیں کہ وہزک کی ہم کی جگہ کہاں ہے یعنی پیر خانہ کہاں ہے خانقاہ اس کی ضرورت نہیں ہے خانقاہوں میں امال نہیں ہوتے امال تو پورے عالم میں ضروری ہے خانقاہ بزرگوں نے تصور کی مشق کے لیے ایک مخصوص جگہ رکھی ہے لیکن زیادہ وزن دار نہیں ہے نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شب گیری کہ رسم خانقائی ہے فقط اندوہ دل گیری بلکہ ہمارے بزرگوں نے خانقائی نظام پسند ہی نہیں کیا. ان کے مدرسے ہوتے تھے اور صحبت کی جگہ کو لوگ خانقاہ کہتے تھے وہ خود نہیں کہتے شیخسادی بھی فرماتے ہیں صاحب دلی بدرس احمد خانقاہ بیشکس اہد صحبت اہل درے کرا ایک خانقائی آدمی تو رے تفسیر پڑھنے آیا گفتن چر کا عالم و عابد بیان تا کر دی اختیار ازی فریق کرا میں نے کہا وہاں یہاں میں کیا فرق دیکھا کہ یہاں آئے گفتگو گلی میں خویش بدرمی برد زمو انہوں نے کہا وہ سب کام اپنا کرتے وہ ای جہاد بھی کو نت کی بگی رد گری کرا اور یہ کوشش کرتے کہ جو ڈوب رہے ہیں وہ بچ جائے شرف میں اور بدت میں ڈوبنے والے بچ جائے فس کو فجور میں ڈوبنے والے بچ جائے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ فکر کرتے تو ٹھیک ہے آپ بھی بہت اچھے ہیں ہمیں کیا اعتراض شیخ شیخسازی کے سامنے تو یہی منقشہ ہے جو میں نے گیٹ پہ لکھوایا ہے الحمد ایک اشکال ان کا یہ تھا ارے پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے خلاف ہے جواب آپ تو ان کی دعاؤں کے مطابق آئے آپ نے فرمایا نہ دعوت و ابھی ابراہیم احمد کے مسند میں ہے ارباز بن ساری کی روایت ہے وَمَن يَرْغَبُ کون منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم سے ملت راہ و رسم ملت ہمیشہ فرق کی طرف منسوخ ہوتی ہے ملت خدا نہیں کہتے ملت ملت محمدی ملت ابراہیمی ملت عیسوی و تبا تو ملت آبائی کبھی بھی ملت خدا کی طرف مضاف نہیں ہوتی بخلاف دین کے اند دین دسلام ر غبو کے بعد جب ان آ جائے تو اعراض کا معنی ہوتا ہے امیرغب اب ملت ابراہیم اور کون منہ مو موڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے علامہ مگر جو بے وقوف و خود نفسہ تاکی دائی اس انگریزی میں ہیم سیلف گیم آتے ہیں والفائی نہ فِي ف دنیا اور ہم نے چنتا حضرت ابراہیم کو دنیا میں وہ نو پلا کرت رنس اور وہ آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گی انقال قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب کہاں ان کو رب نے جک جا گردن نہاد سٹھ کے رات سلام رب العالمین کہنے لگا می اسلام لایا اللہ رب العالمین کے لیے اور سو بنا ابراہیم بنی ہی تاکید کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو یاقوب پیغمبر دے بھی یاقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یا بنی یا جمع بچوڑو بھیا ہے دماخوا گو زامنو یا بھلیا ہے میرے بیٹو ان اللہ ہسطف بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے تین اسلام فلا تم تنہا مت مرو اللہ بان تم مگر طرح لے کے مسلم ہو بھائی ساری زندگی دکان کرو جب مرو گے دکاندار مرو گے ساری زندگی چوری کر رہے جب مرتے تو چور مارا جاتا ہے مرتا ہے تو ساری زندگی اسلام پر رہو تو مسلم हम کیا امکل تم شہدا کیا تم موجود تھے از حضر یاقوب الموت جب آنے لگی یعقوبل اسلام کو موت یاقوب کو بہت خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی موت پایا ہوا ہے ہاں کہتے آنکھوں کی عمر کم ہوتی ہے بہت جلدی مر جاتا ہے اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگتا ہے کہ آدھا ڈرم ہے جو گھومتا دوڑتا ہے آدمی طریقے سے رہے پیٹ پیٹ سب طریقے سے رکھے دوڑے کھانا کم کر لے وقتوں کے بعد تخلیٹ ہوئی تکلیٹ ہے <laughs> چڑی میں لیکن یہ خطرہ ہے کہ نام کے ساتھ ہی موت ہے اللہ خیر کرے کریں کال نے بنی ماتا بدونبادی یہ بھی مبارک مبارکبادی ہے کہ ایک پیغمبر کا مقدس نام ہے جس وقت فرمایا نے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد کالونا بد الح کا کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی وہ الحاب کا جو آپ کے بڑوں کا بھی علا تھا ابراہیم و اسماعیل وی صحق حضرت ابراہیم عرت اسماعیل حضرت اللہ ہم واحدہ سب کا ایک معبود تھا وہ نہنسل مُسْلِمُونَ اور ہم اس ایک اللہ کے لیے کردنے ہاتھ رہیں گے یہ آہت لیا یاقوب پیغمبر نے بیٹوں سے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹوں سے چاہیے کہ یاقوب نام کا آدمی پوری دنیا میں کوئی بدتی اور مشرق نہ ہو یہ اس نام کا جیسے ابراہیم بہت مقدس نام ہے ہاں انبیاء کے نام ابتلاح و آزمائش کے ہوتے ہیں اس سے وہ ڈرتے نہیں ہیں اس سے پتہ چلا وسیعت صرف مال کی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہر شخص کر لے گا وسیعت عقیدے کی کرنا ایمان کی کرنا یہ بہت ضروری ہے اللہ یہاں اس محلے میں ایک بزرگ شخص رہتا تھا وہ دنیا کے کام کاج گورنر ہاؤس میں اکثر ہوتا تھا محمد احمد نام تھا اس کا اور اس کے بیٹے ہیں جو بڑے کرنل جرنیل ریٹائر ہوئے ہمارے عزیز محبوب دوست جواد ان کے والد بیمار تھے بہت شدید تو میں عیادت کے لیے گیا تو اس نے ڈاکٹر کو کہا تمام پائپ ہٹاؤ تمام نل کے ہٹاؤ باس جو ہونا کھاؤ ہو گے پرانا تشریف لائے اور کہنے لگے آپ نے زندگی بد جو توحید بیان کی میں اس پہ کھائے آپ نے جو سنت بیان کی میں نے اس کو لائے ہے مل بنایا بس آپ گواہ رہے اور میں گیا میں وہاں سے یہاں پہنچا روح دوں بیٹے کو کا بس بس جس شخص کی وجہ سے ہم مواقع و مومن ہوئے ہیں اس کا چہرہ دیکھ لیا گواہ ہو گئے انشاءاللہ نجات ہی نہیں جاتے عوام میں ایسے لوگ تکڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑی داری ہے گورا چہرہ ہے آنکھیں نیلی اور ہیں اور بوے پیلے ہیں ادھر روز مزار پیتے چڑھانا ادھر چادر چڑھانا یعنی مجھے چاندم پہنچانا شرم تم کو مگر نہیں آتی باباؤں کے لیے ایسارے ثواب کا طریقہ قرآن سے سیکھو اپنی نسل نسب کو تاکیب کرو کہ توحید پر رہو اپنے نسل و نصب کے لیے محنت کرو کہ وہ بہترین عمدہ نظریات کے حامل بنے رہے اگر تم نے تیس حج کیے اور تیس مدرس سے بنائے اور بہت خیرات اور چندے دیے اور آپ کی اولاد گبراہ بے دین رہی تو آپ ناکام رہے امید ہے کہ آپ کی نجات تو آپ کے اپنے ایمان سے ہوتی لیکن خوف تو ہے شرمندے تو ہوگی ناکارا اولاد کے بارے میں زکریہ علیہ السلام اس لیے تو رو رہے تھے کہ خدا رشتے داروں سے مجھے خیر کی توقعات نہیں ہے بیٹا دے جو میرا ہم منصب ہو ہم مقام ہو ہم مرتبہ ہو اللہ اللہ بیٹا ہو اور باپ کی صلاحیتوں کا ہو ان سے بلند ہو تو یہ بیٹا ہے اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے بے در کیوں کرو دل کامت کا انیے جماتی جو گزر گئی لہام کا سب ان کے لیے جو انہوں نے کمایا نہیں کیا وہ لکما کا تم تمہارے لیے وہ نے کیا جو تم کماتے ہو وہ نہ تص کلو نما تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو امال کرتے تھے یہود کو اشکال کئی وجوہ سے تھا نبی خیر زمان کوئی نئے نبی فرمائے تمام انبیاء کے مبشرات کے مطابق آئے ابراہیم علیہ السلام کے مخالفے فرمایے دیوکوش کوئی ہوگا آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اور آپ کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق توحید پر اپنی نسل نصب کو کاربند رہنے کی تاکید ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو کی اور یاقوب پیغمبر نے بھی ہو انبیاء اب دیا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو ایک خیر کی جماعت کی جو چلی گئی ان کے امال تمہیں نہیں ملیں گے جیسے کہ تمہارے گندے احمد ان پر نہیں پڑیں گے خود سیدھے ہو جاؤ پیدار مند سلطان بود اسے کیا بنے گا وہ تو آ باتیں تمہارے بتاؤ تم کیا ہو اپنی شکلیں آئینے میں دیکھو تم تو نبی آخر زمان کے مقابلے میں کھڑے ہو تمہیں شرم نہیں آتی دل کا امت ان کا یہ ایک جماعت تھی امبیامر مرسلین کی جو خیر و وعافیت سے دنیا سے چلی گئی لہام کا سبق ان کو وہی حسنات جو انہوں نے کمائے و لم کا تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ولا تلو نا ماں کا نو تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کارستانیہ کرتے ہو وہ جو کارستانی وہ امال کر چکے اللہ ہمارے بزرگ جب بیٹھتے تھے اور کسی بزرگ نیک کا تذکرہ کر کر کے اخیر میں فرماتے تھے حضرت بن نوری وانا پکانا استاذ انورشا تھے تو خوب تھے استاذ کو شریع حضرت مدنی تھے تو خوب تھے اور مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے تھے ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بیسی اور مفتی محمود فرماتے تھے تل کا عمر قد خلا ہر گلا رنگ و بوئی دیگر وکالو کون ہنسوار آتا ددو کہنے لگے بن جاؤ یہودی یعنی یہود کہہ دی یا نصرانی یعنی عیسائی کہہ دے دے تو ہدایت پاؤ کل آ فرماؤ بل یہ اعراض کے لیے ہے سابقہ کول سے بل نہ یہودیت میں نجات جاتا نسرادیت میں بل دونوں سے ہٹو مل لتا برائی یعنی کونو حسبا ملت ابراہیم یا کونو مخ منیم کما تو ہے ملت ابراہیم حنیفہ ہو جاؤ حضرت ابراہیم کے طریقے پر جو حنیف تھے حنیف یکسو نہ یہودی نہ نسرانی نہ مشرق ماکان ابراہیم یہودین ولا نسرادین ولا کن کان حنیف مسلم و ماکان مَا من المشرقی تمام غلط ادیا سے جو بچا ہوا ہو وہ حنیف تمام غلط کمزوری غلط استلالات سے جو بچا ہوا ہے وہ اب حنیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ کہتے حضرت کی بیٹی ہنیفا کی تھی ابن تیمیہ کی ماں تیما تھی کیا اور اب نے کثیر کے بہت سارے اب تھے اور ابھی ہزر پتھر سے نکلا تھا بکتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی قدرت دیکھو کہ امام اعظم کی بیٹی ہوئی نہیں چھ کے چھ بیٹے یا رب قیامت تک جھوٹوں کو جھوٹ دیا حنیف یکسو احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ حنیف کثرت الوراق کو کہتے ہیں اور چونکہ حضرت امام اعظم نے بہت تصنیفات کی تھی اسی لیے آپ اب ابو حنیفہ کہلائے اس کا کوئی اصل لامے نہیں ملا کہاں سے کہا بلکہ بن جاؤ ابراہیم کی ملت پر جو حنیف تھے اور تقلید میں ابو حنیفہ کے مکلق بنو جو ابو حنیفہ سے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں لفظی اور مانوی دونوں تقرب حاصل ہے بالکل آنور سننا وماک نے بن مشری کی اب وہ بھی کہتے ہیں ہم حنیف ہے تو وہ تو شیر کی جڑیں ہیں شیر کے ڈوڑے ہیں شیر کے پہاڑے ہیں شرک کی بدو ہر جگہ وہی پھیلاتے ہیں تو دعوی حنفیت میں صادق نہیں ہے کولو آمنا نہ مل رہا اب کہو ہمیں مان لائے اللہ پر وما انزل سے نہیں لینا جو اتارا گیا ہماری طرف وما انزل سے ابراہیم و اسماعیل و ساک و یعقوب اور اسپاس اور جو اتارا گیا ابراہیم و تھی اسماعیل ہے تھے ساخ ہے کو اور ان کی اولادوں کو بماؤتی اموسا و عیسہ جو دیا گیا تازہ عیسا کو اماؤت ان میں رب جو دیا گیا اور پیغمبروں کو ان کے رب کے ہاتھ ہے لان فرق ہم فرق نہیں کرتے ایک کبھی ان میں فرق اس کو کہتے ہیں کہ نخم ناز و نق فروبے باقی تفاضل تو ہے قرآن غریب میں ہے دل کر رسول فقول ایک تفریق ہے وہ انکار ہے اور ایک تفدیل ہے تفدیل اہل سند کے ہاں مسلم ان آمنوں میں مسلم آمن تم بھی بس اگر ایمان لے آئے مانن اس کے جس پر تم ایمان لائے ہو فقت دہت دو تو یہ پہلے منافقوں کو کہا آمنوں کماں امن انداز آپ یہودیوں اور نسرانیوں کو کہا کہ صحابہ جیسے ایمان لے آؤ صحابہ معیار ہے ایمان میں بھی حق میں بھی اعمال میں بھی وہ ان طول اور اگر انہوں صحابہ کو نہ مانا فن نما ہو شقوق بس یہ سخت ترین اختلاف ہے شاہ عبد القادر موضاح میں لکھتے ہیں شقاط اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے نکلنے نصیب نہ ہو سی کہ پسند قریب کافی ہے ان کے آپ کی طرف سے ان کو اللہ وہ, وہ سمیع العلی وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید کیے جا رہے تھے آپ قرآن شریف کی یہ جگہ تلاوت فرما رہے تھے وہ قرآن کریم جس پر حضرت عثمان کا خون بھی گرا ہے وہ عجائب گرے مصر کے اندر محفوظ ہے سب کا تنوا سوبنا سب ہم رنگ گئے ہیں اللہ کے رنگ میں ایک اشکال ان کا یہ تھا یہود نسوارا کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو ایک لاوا سے بنا لیتے اس کو کہتے تھے مامودیا اور اس میں بچے کو نہلا لیتے تھے کہ بس پکا یہودی اور نسرا نہیں ہوگا ہندوؤں کے یہاں جو بچہ ہو جائے اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتے آئے ہیں و خلاصت میں اب پھر کہتے ہیں یہ پت پکا ہندو رہے گا تو مسلمانوں سے کہا گیا تمہارا رنگ کیا ہے پانخوڑ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نہ سواری بھی نہیں تھے اور سگرٹ اور بڑی والے بھی وہ نہیں کہتے یہ ہمارا رنگ ہے تو سبغت اللہ ہم رنگ گئے ہیں خدا کے رنگ میں اور وہ توحید ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللہ اس کون بہتر ہوگا اللہ سے رنگ میں اشارہ ہے کہ احسنی احسنی ہونا خود ایک رنگ ہے توحید سنت کا جمال رنگ ہے رقص امن آسن کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی کے رنگ سے یعنی توحید کے رنگ سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اللہ کے لیے عبادت گزارے یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ای, کنا ای کنا یا کنا بدھو یا کنستی یا سو بدھو رب کو بولا فرماؤ تو ہاں جننا فل اے جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں وہو ربنا رب نہ ربو کو اور وہیں ربے ہمارے ہو تمہارے بھی و لنا آ مالا اور ہمارے لیے ہمارے اور تمہارے لیے تمہارے عمل و نحو مغلسول اور ہم اس کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں میں نے فرمایا عابدون اب کا اشارہ ہے کہ عبادت تب معتبر ہے جس میں اخلاص ہو مغلسل اخلاص اس کو کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل نے کہا میں نے رب العزت سے پوچھا اللہ تعالی رب العزت نے فرمائے یہ ایک راز ہے جو میں محبوب کے دل میں رکھتا ہوں وہ نیکیاں میرے لیے کرتا ہے گناہوں سے میرے لیے بچتا ہے سعید ابن جو بیڑ کہتے ہیں اخلاص یہ ہی ہے اللہ تشر فی دینی ہی خدا کے دین میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ولا ترا ولاح احد احاطہ فی عملی ہی اور کبھی بھی آپ اپنے امال میں ریا نہ کریں ابن نیاس کہتے ہیں عمل نہ کرنا لوگوں کے لیے ہی بھی ریا ہے اور عمل کرنا لوگوں کے لیے شرک ہے اور ریا بھی نہ ہو شرک بھی نہ ہو یہ اخلاص ہے لوگوں کے لیے عمل نہ کرنے جی لوگ مجھے اچھا کہیں گے مجھے نہیں چاہیے یہ بھی ریا کی قسم ہے اس لیے کرتا ہو کہ لوگ کہوا کیا بات ہے یہ شرک ہے اور جب ریا اور شرک دونوں سے بچے تو اخلاص ہے حزیف مرشی حزیف مریشی بزرگوں میں سے گزرے وہ کہتے ہیں جب بندے کا باطن اور ظاہر ایک ہو تو یہ اخلاص ہے ابو یعقوب مقصوص نے کہا مقصوص نبینا جیسے بندہ نیکیوں کا بھی پردہ کرنے لگے جیسے گناہوں کا پردہ کرتا ہے تو یہ اخلاص ہوگا سہیل تستری سہیل شیخ تستر وہ فرماتے اخلاص کے معنی ہیں افلاس افلاس اور افلاس کے معنی ہیں احتکار العمل بڑے سے بڑے نیک عمل کو بھی آدمی کم سمجھے سلیمان دارانی نے کہا ہے تین نشانیاں ہوں تو یہ علامت ہے کہ اخلاص موجود ہے نیکیوں میں سستی نہ ہو سامنے اور پوشیدہ دونوں نیکیوں میں برابر کی لذت ہو اور عبادت سے پہلے اور عبادت کے بعد نشات ہو اور اس کا خوف ہو کہ میری نیکی کی تعریف نہ کی جائے روح المانی پارا اول سفر تین سو ننانوے الا فرمائی تو ہا جنا فل آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں ہوب گنا اور رب کو کم وہ رب تمہارے بھی ولانا انگ مالونا ول ہمارے لیے ہمارے امل تمہارے لیے تمہارے عمل له مخلصون اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں ہم تک نئی و اسماعیل ویسا کب یاقو آیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ساک یاقوب لہم السلام اور ان کی اولادے کانو دن او نسارا ہے وہ یہود یا نصرانی نسرانی کلا آپ فروا دیجیے تم جانتے ہو یا خدا ومن از نمب شہاد من اللہ کون ظالم ہے اس سے جو چھپائے گوائی جو اس کے پاس ہے اللہ سے مل بے گا فر نام اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو دل کا قد قدل ماں کا سب تولت اما کا سب تم غلط نام کنو یا منو آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب مستقیم سور بقرہ میں سو آیات مشتمل بر توحید اور صداقتی کتاب یا ایمان بالآرت کے اکثر عاوین کے ساتھ مکمل ہوئے اور اس میں خطابات بالخصوص یہود کی طرف تھے کیونکہ سورہ بقرہ رد یہود میں ہے اس لیے عبادت مخلصا اس کا عنوان ہے کیونکہ ان کی عبادت میں اختلاط آ گیا تھا پہلے خطاب میں انہیں مجمل نے ہم یاد دلائے اور انہیں دعوت دی عام نویمان ضلط مسد قل کو اور دوسرے خطاب میں انہیں مفصل نعم ذکر کیے تیسرا خطاب انہیں سے اسی لب الحجہ یا بنی اسرائیل سے کیا گیا لیکن یہ نعم مجملہ اور نعم مفصلہ کے بعد نیام مدللہ کے طور پر ہے اور اس میں تاریخ کعبہ آداب کعبہ احکام کعبہ غرض تعمیر کعبہ امام الانبیاء جو اصل امام اور اہل کعبہ ہے ان کی باسط اور ان سے متعلقہ مسائل و آداب ذکر فرمائے آیت نمبر ایک سو ایک سے چونکہ رسالت ہے اور ان پر واردہ شبہات کے جوابات ہیں ایک شبہ انہوں نے کیا تھا کہ اہل کتاب نہیں جانتے فرمایا انہوں نے کتاب پر سے پش ڈالی ایک شبہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں داود سلیمان جیسے جادوگروں کو اپنی صحبت میں ذکر کرتے جواب دیا گیا وہ اللہ کے مقدس پہ غمبر تھے اور شہر اور جادو کا الزام ان پر دس سے بغات ہے اور افترائے کو فار ہے ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ کبھی یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر دوسری بات کرتے ہیں تو پہلے جواب دیا کہ اس سے منع فرمایا ہے لا تقول نہ اور غلط کہتے ہو تو پھر یہ کہ ایک حکم آتا ہے پھر فرماتے اٹھ گیا ہے منسوخ ہو گیا تو ناسخ منسوخ بیان ہوئے ماں نن سخ منا تین سے نہ بخیر مناس گیا سوالات کے جوابات نہیں دیتے ہم تری دونا تسل رسول کم کماسو لموسا بن قبل غلط سوالات سے ایمان سلب ہو جاتا ہے پیغمبر کیسے ہیں بیت اللہ سے دور رکھے گئے جواب یہ ظالموں کا ظلم ہے ومن ازلم ساجد اللہ اس کے بعد ایک اشکال یہ تھا کہ پہلے انہوں نے بیت المقدس کی نماز پڑھی اور اب حکم آیا ہے کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف بحال ہو جائے کیا ایسا کرنا صحیح ہے جواب ولی المشرق والمغرب مغرب فائے نما تو حسم وج یعنی میں خدا کے حکم کا منقاد ہوں جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے میں سر رکھتا ہوں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہو یا بیت اللہ کی طرف یا اللہ کے حکم سے ہے یہ سوال اہمیت کا تھا پہلے مجمل جواب دیا اور یہاں سے مفصل و مدلل جواب دیا جا رہا ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ علم الہی کے زیادت و نقصان کی وجہ نہیں ہے ناسخ اور منسوخ انسانوں کے حکم سے متعلق ہے جیسے ایک بیمار کو حکیم کہتا ہے تین خوراک روز لینا پانچ دن کے بعد کہتے ہیں اب دو لینا پھر کہتے ہیں ایک لینا پھر کہتے ہیں چھوڑ دیں خالی پرہیز رکھے تو یہ حکیم کی طرف سے مریض کے حالات دیکھ کر کے عظر و حکمت دوا کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے جس کو علماء اصول کہتے ہیں انتہا الحکم بے انتہا وجہ جب پوری ہو جاتی ہے حکم خود بخود اڑ جاتا ہے بھئی سردی میں آدمی گرم کپڑے پہنتا ہے لحاف اوڑتا ہے تو جب گرمی آ جاتی ہے تو خود بخود گرم کپڑے ٹھنڈوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور لحاف کی جگہ ٹھنڈی ہوا اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور بندوں کے حالات کو دیکھ کر اللہ تبدیلی لاتے ہیں ماں ان میں نہ آیا تین سیا نہ بخیر منہا مس گیا علم شین قدیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ ہی کی طرف منہ ہوتا تھا اور نمازیں پڑی جاتی تھی لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی سولہ ماہ اور دس دن آپ نے نماز پڑھی تو حکم آیا کہ آپ بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں بعض مفسرین اور مددسین کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا دورانیہ سولہ ماہ اور دس دن ہے لیکن اصل کعبہ کعبہ ابراہیمی ہے جو آپ کے جد ام جد ہے اور جو سلسلے انبیاء کی سونے کی کڑی ہے اور جن کی مبارک دعاؤں سے آپ مبعوث ہوئے ہیں آپ کی خواہش کی کہ اس طرف نماز پڑھی جائے اس خواہش کے آرزو میں کبھی کبھی دوران نماز آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھ جاتا انتظار وحی میں فقاہ کہتے ہیں کوئی اور نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھی کیونکہ یہ تو صاحب وہی نہیں یہی کیا دیکھ رہا ہے اور ایک حدیث بھی آئی کہ جو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ باز آ جائے ورنہ ان کی آنکھیں چندیا کر دی جائے تو جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس اختیار کیا اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف ہوئے ان کو ایک قسم کے اعتراض کا موقع ملا اور انہوں نے کہا اگر یہ حق تھا تو چھوڑا کیوں جا رہا ہے اور اگر غلط تھا تو اس طرح ہونے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی حکم الہی سے بے خبری کا اعتراض تھا حکم الہی یہ ہے کہ پیغمبر آخر زمان تمام حسنات کے جامع ہوں جس طرح کعبہ شریف کی تعمیر و تکمیل ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل نے کی اور کعبے کے جوار میں حضرت اسماعیل کو زبی کے طور پر پیش کیا گیا جس کے بدلے میں جنتی مینڈا آیا اس طرح بیت المقدس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی کعبے کی تعمیر و تکمیل کے چالیس سال بعد اور وہاں اسحاق علیہ السلام ساتھ تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا ہے یعقوب علیہ السلام نے جو خط مصر کے بادشاہ کو شام سے لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے والد درتھ اسحاق بھی ضبیر تھے اور جس روایت میں کہ آپ سے کہا گیا کہ یہود کہتے ہیں کہ اسحاق حاق زبی ہے آپ نے کہا کا ادو اللہ جھوٹ بولتے ہیں خدا کے دشمن اس حدیث کا مطلب یہ کہ اعتراض اسحاق ذبی پہ نہیں ہے اعتراض اسماعیل کے ذبی کے انکار پر ہے آپ نے اس پر گرف فرمائی باقی امام الصر مولانا محمد انور شاہ اپنی شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اسماعیل ذبی ہے کعب ہے اور ایسحق زبی القدس میں اور کوئی بیت بیت اللہ اور کعبہ اور قبل مسلمین بن نہیں سکتا جب تک اس کے جوار میں نبی کو زبح کے لیے پیش نہ کیا جائے انبن ضبی کا ایک مطلب یہ بھی ہے تو چونکہ بیت المقدس بھی قبلت المبیا رہا ہے حق ہتالا نے عزر و حکمت چاہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وا کا ثواب بھی ملے چنانچہ آپ کی اور آپ کی امت کی کچھ نمازیں اس طرف پڑھوائی گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے کہ یہ بات نہایت ناموزون نہ ہے کہ وہ کتاب رد المنطقی میں کہتے ہیں کہ وہ مستقل کعبہ نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ سیدھا کرنے کے لیے چبوترہ بنایا گیا اور اس چبوترے پر آہستہ آہستہ نماز ہونے لگی اور بعد میں جا کے مستقل کعبہ کے بلال قدس بن گیا یہ اسلامی تاریخ کے منہ پر تمان ہے اور تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف ہے و لبنمیا مواقذات ان و مناقشات و لہول ازات ان کہتے ہیں امام السر مولانا محمد انورشا سے بھی ایک جگہ لکھتے ابن تیمیا احانیاتی بل یا والدرر و ترر و احیان یاتی بال احجار سیقول صفحہ مِنَ النَّاسِ عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے صفہا صفی کی جب ہے یہ بے دانش کم دانش انسان کو کہتے ہیں اور اس کا ضد ہے فقیر جب اہو وہ دانش مند کو کہتے ہیں ان قریب کہیں گے نادان لوگ ماول ہوم کس چیز نے موڑا مسلمانوں کو ان قبلتی ملتی کانو علیہ اس قبلے سے جس بھی یہ رہے قل اللہ المشرق والمغرب المغرب آفرمائیے اللہ ہی کی ہے مشرق و مغرب یعنی بیت اللہ کی طرف نماز ہو یا الخص کی طرف خدا کے حکم سے یا دی میں یشا ولا سراطم مستقیب وہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی وہ کزال کا جاننا کم امتوں اس طرح ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی نہ یہود جیسے افراد ہے اور نہ مسیحیوں کی طرح تفرید ہے نہ نجدی اور وہابیہ کی طرح خشکی ہے اور نہ مبتدین اور رضائیوں کی طرح تری نہ مماتیان جو روح جسد کا اتصال نہیں مانتے اور نہ حیاتیان جو قبر میں زندہ تھا بندہ اٹھک بیٹھک مانتے زندہ نبی کو قبر میں قید کیا ہوا ہو تم باہر نہیں لاتے تمہیں شرم نہیں آتی حیات اور ممات تو آخرت کے مراحل ہیں اس کو اس قدر آگے بڑھانا کیجیے مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو حیاتیوں کے پیچھے ہوتے ہیں جو مردے کو زندہ کہتے ہیں ان کے پیچھے بھی تو نماز خطرے سے خالی نہیں ہے حیاتان مماتیان فساتیاں ہمارا مسلک اعتدال کا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ فوت ہوئے ہیں دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں اب وہ یہاں زندہ نہیں اور آخرت کے اعتبار سے قبر میں برزخ میں بلحیا زندہ تھا بندہ کچھ لوگ وہاں بھی نہیں مانتے کچھ لوگ ہر جگہ نہ جانا مانتے ہیں نقان وہاں بیان کہتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی نہیں اور مبتدین ہمارے زمانے کے کہتے کہ اتھے آندہ اتے جاندہ جی ہاں جینا نے کہ ریوڑیاں بانٹے کے جا آ گیا جوالا تو یہ بھی افراد تفرید کے شکار ہے اور وہ بھی اور آل سنت والجماعت مسلک دیوبند قبر میں مزارات میں روز اقدس میں حیات تامہ حیات کاملا متلزا متنو ہاں افضل اور اعلیٰ من حیات الدنیا مانتے ہیں وہ کزال کجال نہ ہم نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے ہم اوساتی ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک اعتدال والے لوگ خدا کا فضل ہے ہم اعتدال پہ ہیں کچھ کہتے ہیں کور پر بھی سلا تو سلام نہیں کچھ کہتے ہیں یہی کھڑے ہو جاؤ ہمارے نزدیک وہاں پڑھنے والا قریب ہے اور قرب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں اور ارشاد فرمائیں اور دور سے ملائک پہنچاتے ہیں یہ کہتے ہیں آگے تاج والا اور پیغمبر کہتے ہیں ان ن لائق تن سیا ہی یبلغونی نے انعمتی السلام روا البے کی در کا ترقی بحقی کے سنن میں اور بھی بڑے معتبرات کے حوالے سے محافق السر نے تسکین میں نقل کیا ہے کچھ قبر کے اندر بھی نہیں مانتے کچھ ہر جگہ مانتے دونوں افراد تفریح ہمارے نزدیک کب کی حیات برزخی رو ہی ماں تعلق روح جسدی یہ بھی یاد رکھنا غلط بحث کرو اس عاجد اور فقیر کے نزدیک روح کا جسم سے یا جسم کا روح سے باد ماما تونت کا روح تعلق یقیناً ہے بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتح میں لکھا ہے وہ امام من قَالَ بے تجر د روح ہے وہ انفسالی ہی انل اجساد کل منکرین من حشاد من فلاس فا یونان فہا الا فارو بی اجماعل مسلم فتوائی ابن جل چار صفح ایک سو تریاسی موقع پر کتاب لا کے عبارت پڑھیں گے اس حاج کے نزدیک بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پنجاب کا وہ چتروڑ گڑھی منکرے حدیث وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب موت پر رشتہ ٹوٹا تو قیامت سے پہلے دوبارہ رشتہ روح اور جسم کا قائم نہیں ہا اولائے لائے کو فارم بے اجمائل مسلم شیخ الاسلام ابنتحمیہ نے ان کو کفار کہا کیونکہ روح اور جسم کے تعلق نہ ہونے کا عذاب قبر کا انکار ہوگا اور جو روح الجسد کا انکار ہوگا اور وہ تمام آیا تو حادیث کی تکزیب ہوگی جو اس سلسلے میں ہے اس لیے شیخ الاسلام ان کو بہت ہی سخت الفاظ میں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے دارالعلوم دیوبند اعتدال کا مسئلہ کیا اعلی سنت والجماعت اعتدال کے ہیں مقابلوں میں امام علس قائد آہل حق وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مذر حسین صاحب اور ان کے اتباع کے موقف میں قدرے شدت ہے اور سامنے عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی بخاری اور ان کے اطبا کے مزاج میں بھی اسی طرح شدت واقع ہے امام اعلی سنت فخر دیوبند مفخر احناف حضرت الشیخ و المرشد محک الم سرفراز خان اعتدال پر قائم رہے ان کی کتاب الفق المبین اشہاب المبین دفع شبہ دفع شبہ میرے ایک اعتراض پر لکھا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ حیات کے سلسلے میں آپ کے ساتھیوں سے غلطی ہو رہی صاف کہا اور تسکیری صدور کی باز عبارت پر بھی میں نے تعجب کیا تو شیخ نے کہا میں جواب لکھتا ہوں تو شیخ نے ایک رسالہ لے کر اس کا نام ہے دف ہے شبہ لیکن آدمی مثالی تھے اللہ اکبر ایسا جلدی سمجھتے تھے بات ابھی شروع نہیں ہوئی تو وہ سمجھ جاتے تھے امام تھے اس کے کون امش کے امام تھے اور وہ اکیلے ہی کافی تھے حیاتوں کو بھی لگام دینے کے لیے اور مماثیوں کو بھی حیاتوں کو لگام جو رد بریلیت لکھا ہے اس میں دیا ہے یاد رکھ وہ کزال کا جالنا یوں بنایا تم کو ہم نے اعتدال کے لوگ امت موت دے ہمیں کہتے انتہا پسندی نہیں ہونا چاہیے اور شدت نہیں کرنا چاہیے وہی ہم کہاں انتہا پسند ہم تو اعتدال پسند لوگ ہیں ایسے نرم بھی نہیں جیسے مو مور سے سخت بھی نہیں جیسے چٹان درمیان میں رہو بہترین مسلمان اور یوں ہم نے بنایا تم کو اعتدال کہ لوگ اعتدال اس لیے کہ جو قبلہ انبیاء بنی اسرائیل کا رہا ہے القدس وہاں بھی نمازیں پڑھ لی اور جو قبلہ دائمی اور سرمدھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بنا کردہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا لتکون و شہدا الداز تاکہ ہو جاؤ گواہن لوگوں پر گواہ کے لیے اعتداد ضروری ہے اس لیے نے لکھا ہے جن کے درمیان شکر رنج رہی ہو ان کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف نہ لی جائے کشہاد تل علمائے بعض ہی ملاباد لات بس لاتب ہسد دیر زیاد کہی ہو یقون رسول والدہ اور ہو جائے پیغمبر مرسل تم پر گواہ بخاری شریف مسلم اور دیگر معتبرات میں قیامت کے دن امتیں کا انکار کرے گی کہ ان کے پاس پیغمبر آئے ماں جانا ممبشیر ولا نذیر اختارا ان انبیاء کو پیش کرے تم نے پیغام نہیں پہنچایا جبکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں انبیاء کہیں گے کہ ہم پہنچا چکے ہیں گواہ لاؤ امت محمدیہ گواہ کے طور پہ پیش ہوگی تو اب گواہی تو وہ دے جو دیکھ سکے نا لیکن ہدایت میں لکھا ہوا ہے اشہادت قد قط تک و تکون اخبار کبھی کبھی علم کی بھی گواہی آپ میں سے بہت سارے امریکہ نہیں گئے گواہی دیتے کہ ایسا ملک ہے جو جلد تباہ ہونا چاہیے برطانیہ بہت سارے لوگ نہیں گئے فرانس نہیں گئے جاپان جرمنی نہیں گئے لیکن گواہی تو آپ دے رہے ہیں اس کو شہادت بلحلم کہتے ہیں ہر وقت شہادت بلرویت نہیں ہوا کبھی بھائی شہادت تو لوگ دیکھیں گے چاند تو چاند ہو جائے گا لیکن کیا تمام لوگ دیکھیں گے تب رکھا جاتا ہے نہیں بکیے کے لیے ان کے دیکھنے پر اعتماد تو جنہوں نے چاند دیکھا ان کی شہادت ہے رویت کی اور جن ان پہ اعتماد کرتے ہیں ان کی شہادت ہے علمیت کی بنا برے علم تو وہ امتیں کا انکار کرے گی کہ یہ تو بعد میں آئے ہیں یہ امت کہے گی کہ ہم کو پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ مجھے آپ نے جو قرآن دیا تھا وہی نازل کی اس میں لے گا مولو الدین صاحب پر آبادی نے بھی یہاں حزائن کے اندر یہی واقعہ اسی طرح ہی نقل کیا ہے وہاں جال قبل قلتی کنتا نہیں ہاں اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پہ آپ رہے یعنی القدس کی طرف نمازیں سولما دس دن عل مگر اس لیے کہ ہم جان لیں علما یا جاننے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانے جانے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر نالمہ نو لما کے معنی میں ہے نظہرا تاکہ ہم ظاہر کرے میں یہ تبیع السولہ کہ کون اتباع کرتا ہے پیغمبر کی مم میں یہ انکلی اس کے مقابلے میں جو پلٹتا ہے ایڈیو کے بل چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلے قاعدے پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد قبلتین میں اور وہی نازل ہوئی کہ آپ چہرہ موڑ دے اور القدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف ہو جائے آپ وہاں سے اٹھے ادھر آ کے بیٹھ گئے اور آپ کے پیچھے صحابہ اٹھ کے آئے وہ ان کا نتل کبی رتن اللہ اللزی ند اللہ اگرچہ یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے آسان جن کو اللہ نے توفیق دی اب ایک کشکال تھا کہ بھائی جن لوگوں نے ادھر نمازیں پڑھی اور مرے یہ تو عارضی قبلہ تھا جواب انہوں نے بھی دیکھ کے بائیں رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اتباع رسول میں جو نماز و عمل ہو وہ ضائع نہیں وما کان اللہ ہو لیمان اکو نہیں اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان ان اللہ بننا سل روحر رحیم بے شک اللہ لوگوں کے حق میں نرمی کرنے والے رحم والے ہیں اللہ کا بڑا اقسام ہے کہ ذرا ذرا سے اعمال کی بھی حفاظت فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہی آ جائے اور میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں قد نرا تکلب وجہ کا کف کما بارہا دیکھا ہم نے اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بارہا دیکھا ہم نے تقلب مزدر ہے اور مضاف ہے وجہ کا کی طرف وہ خود مذاف مضافیل ہے لیکن ہم مانا کرتے ہیں فیل کا بارہ ہم نے دیکھا اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلڈی قِبْلَةً کا پس ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں پول وجا کا الْمَسْجِدِ مسجد پس موڑ دیجئے چہرہ مسجد حرام کی طرف عربا نے استدلال کیا ہے کہ یہ ثابت عین ضروری نہیں ہے بلکہ سمت کعبہ ضروری ہے جیسے ہم مغرب کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم جس ملک میں ہیں کعبہ اس سے مغرب میں واقع ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عین اس مسجد کے سیٹ میں کعبہ ہو ایسا کیسا ہو سکتا ہے نہیں وہ سمت پورا سمت جس میں کعبہ ہے کعبے کی طرف ہوا یا ادھر ہوا لیکن سمت وہی ہو شطر مزید تفصیلات کے لیے مقرضی کی کتاب الخط الخطق والا دیکھی جائے مقرضی مالکی کی کتاب ہے الخط والا آثار کی کتاب ہے بغیت الریب فی مار فت القبل بس پھیر دیجیے دی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یہ جی تو آپ کو حکم ہوا امت کو وہ ہے تما کن تم فول جہاں کہیں تم ہو پھیرا کرو چہروں کو اس طرف وہ نلین اوت الکتاب اور بے شک وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی لیال اونخوب جانتے ہیں ان الحق کمرب ہیں یہ تحویلی قبلہ برحق ہے رب کی طرف سے ایسے ہی باتیں بناتے ہیں محملہ بغا فرن مایا منون نہیں ہے بے خبر جو یہ کر رہے ہیں یہ الخدس کی طرف نمازیں پڑھی گئی تھی اہل کتاب کی جائز رعایت کے لیے لیکن بہت زیادہ رعایت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا یہ قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کے حدود میں آپ ادب و احترام کریں وہ درست رہے گا اور جب آپ نے حدود و ادب پامال کی ہے متنبی کہتا ہے لکرم تل کری ملک ہو وہ این اکرم تل لئی اگر آپ نے صحیح نسل و نصب کے انسان کی عزت کی وہ اتنا احترام کرے گا کہ جیسے غلام کرتا ہے اور اگر آپ نے بدزات اور بد نسل کو سر پہ بٹھایا تو وہ آپ ہی نے اس کو سرکش بنایا وا تی تلوتل کتاب بکل آیا اور اگر آپ لے کے آنے لگے ان لوگوں کے پاس جن کو کتابیں دی گئی ہر طرح نشانی ماں تبھی بلا نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی وہاں انت بتا بھی ان قبلت اور نہ آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کے وماں باغ ہم بتا بن قبلت آباد اور نہ بعض ان کے اتباع کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کے ولین ان اتباع اخواہم اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کی بمباد ماں جا کمن علم بعد اس کے کہ آپ کو علم نبوت آیا ان کا عزلم ظالمین بے شک آپ اس وقت نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے آیت میں تمبی ہے کہ اگر کسی نے مال علم کسی بےدینی کا ساتھ دیا تو یہ بڑھ کر جرم ہوگا آیت میں تمبی ہے کہ علم کے ذریعے حق کا ساتھ دینا ضروری ہے نہ کہ کا لین تباہتا ہوا مگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کی پیغمبر میں کسی کی خواہش کے اتباع کریں اس کو کہتے ہیں تحویل ہال کہتے ہیں بڑے کو کہتے ہیں تحویل مختصر علمانی میں چھوٹی غلطی بڑی کرنا کیوں آپ سے توقع نہیں ہے نہیںمب اور سید المبیا کی عصمت خطی ہمارے استاد مخترم حضرت مولانا ادریس صاحب میرٹی سابق شیخ تفصیر اور استاذ الحدیث جامع اسلامیہ بنوری اور صدر الوفاق جو حضرت یاقدہ امام ملسر اور پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد و عثمانی کے خاص الخاص شاگرد تھے وہ عجیب ترک میں کرنے والا انہیں تبادلہ ہوا ہو اور اگر آپ نے پرواہ کی ان کے خواب پرواہ بھی نہ کریں پرواہ سب پرواہ لگے اللہ دینا تینہ وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب یا او وہ پیغمبر کو جانتے ہیں کمایا ریفونا بنا ہو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو ان نفریقم میں تمون الحق اور بے شک ایک گروہ ان میں یقیناً چھپاتا ہے حق کو وہ ہم اور وہ جانتے ہیں یہ ایک محاورتی زبان ہے کہ آدمی کو اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ میرے ہی بیٹا ہے اور یقیناً باپ بیٹے میں پھر مشترکات بھی ہوتی ہے نشانیے بھی ہوتی ہیں اللہ ہو اکبر کبھی رنگ روغن میں فرق ہوتا ہے ادا مشترک ہوتی ہے کبھی سب کچھ ماں پر ہوتا ہے کبھی سب کچھ باپ پر ہوتا ہے کبھی دونوں مشترک کہتے ہیں حضرت حسر مشتبہ سر سے ناف تک رسول اکرم صلی اللہ و سلم سے اشبات ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کے پیروں کے انگوٹھے اور چنگلیوں کے سروں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے تھے اٹھتے تھے پیروں کو کوئی دیکھتا تو رونے لگتا بالکل پیغمبر کے پیر اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو متفعی نے کتاب عبداللہ ابن سلام وغیرہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں بیٹے کے بارے میں تو یہ خدشہ ہے کہ ہماری عورتوں نے حیاانت کی ہو لیکن آپ کے بارے میں تو ٹوک رائے ہیں کہ اللہ نے سچا پیغمبر بھیجا ہے الحق کو میں یہ دین برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے فلا تک من میں منل ممتری پس متر بنی شک کرنے والوں میں سے شک پیغمبر نہیں کرتے پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو تاکید کی جاتی ہے چنانچہ قرتبی نے کہا ہے خطتاب ال نبی و تعلیم العمول وجہ تن ہو اور ہر ایک مذہب کی ایک سمتے وہ وہی منہ موڑتے ہیں یہود ایک طرف نصارا ایک طرف مسلمان ایک کعبے کی طرف فست میں کل خیرات پستما کے بڑو بھلائیوں کی طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ مالک بھی بادلیل ہے شافی بھی برحق ہے احمد ابن حنبل بھی مجھ دے لیکن ابو حنیفہ اقرب القرآن و سننا ہے سست خیرات الخرات این ماتون و یادی بکم اللہ و جہاں کہیں تم ہوں گے لے آئے گا تم کو اللہ سب کو اس ایک کعبے کی طرف شرق اور غرب شمال و جنوب ارب و جگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ کہ قیامت کے دن حشر اکٹھے ہو ان اللہ کل شین قدیر بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ اقامت کے احکام تھے حضر کے احکام تھے سفر میں کیا کرو گے وہ بن ہے سخا رجتا وجہ کا شدر المسد الحرام مخصوص حکم پیغمبر کے لیے جہاں کہیں سے آپ پیر آئے ہیں کعبہ میں نہ صحیح تب تو ادھر منہ کرنا پڑے گا علماء دین کہتے ہیں کعبہ کے اندر تو یہ سابت عین ہے کعبے کی طرف اگر بیت اللہ کے اندر کسی نے کعبے کے سیدھ میں نماز پڑھی یوں نماز نہیں ہوئے نہیں کعبے کی طرف جہاں کمرہ ہے کہتے ہیں کہ قریب سے یہ سابت العین ہے اور دور سے سمت اور جہد کی طرف منہ کرنا ضروری اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پس موڑ دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف وہ ان نہق کو اور یہ تو ٹوک ہے تیرے رب کے یہاں سے اور اللہ وغا فرن ماتا ملو نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو وہ میں نہیں جہاں کہیں سے آپ نکلے فول وجہ کشتر المسد الحرام موڑ دے چہرہ مسجد حرام کی طرف وہ ہے سما تم اور جہاں کہیں تم ہو اے امت وجوہ کم شطرا موڑ دو اپنے چہرے اس طرف لے اللہ یکون لنہ سے ری کم حجتن تاکہ نہ رہے لوگوں کا تم پر کوئی دلیل اللزی رسلم مگر جو ظالم ہے وہ اب بھی اعتراض کریں گے کیا کہیں گے کبھی ادھر پڑھتے کبھی ادھر پڑھتے فلاں تک شو ہوم ان سے نہ ڈرو نہیں مجھ سے ڈرو آیت میں اشارہ ہے کہ خشیتی الہی بہت ساری مشکلات کا جواب ہے آیت میں بشارت ہے کہ خدا کا خوف بڑھ جائے تو مخلوق کا خوف نکل جائے ایک سینے میں دو کا خوف نہیں ہوگا ایک کا خوف مخلوق سے ڈر رہے ہو تو خدا سے نہیں ڈر رہے آیت ہے آیت عجیب و شان ہے آیت عجیب و شان ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ اسے کہے چار رقع نفل پڑو وہ حیران ہو جائے گا کہ نفلوں سے کیا کلینک چلتی ہے تے بابت حکمت ہوتی ہے آپ وہ پڑھ کے دیکھیں نا ذرا اور نہ اس کو آزما تو لے فرق فر پڑے گا لا لا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عجیب و ولیم نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ علیکم ہر تک دس فریق گن شکر رحمت اللہ علیہ کا خلیف جل خواجہ نظام الدین اولیا کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں ریاست کا رہنے والا ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی گرفتار ہو گیا تھا کچھ مدت بعد بادشاہ نے معاف کر کے رہا کر لیا اب مجھ پر اعتراض ہوا ہے کہ رہا نہیں کیا ہے بھاگا ہے اور مجھے پھر گرفتار کر رہا ہے اور جو کاغذ مجھے رہائی کا لکھا تھا وہ نہیں مل رہا ہے تو حضرت نے کہا نظام الدین اولیاء نے ہلوا بروہے پاک گن شکر بھی دے ہلوا بروہے پاک گن شکر بھی دے میرے شیخ اور میرے پیر مرشد فرید گن شکر کے روح کے اسالے ثواب کے لیے حلوہ خیرات کرو وہ بڑے حیران ہوں کہ میرے پروان ہے رہائی گئے یہ کہتے ہیں حلوا برو ہے پاک بن شک گنشکر بنے کسی اقل عقلبند نے سمجھا ہے کہ یہ کام کر تو لے چنانچہ وہ پیسے لے کے حلوائی کی دکان پہ چڑھا اور اس کو کہا ایک روپے کا حلوہ دو ایک روپے کا حلوہ دو اب اس نے حلوہ کے لیے جو گھاٹ ڈالا نا ردی میں اور کاغذ اٹھایا ایسٹا ہے سدے کا کوئی یہ کاغذ مجھے دے دو کہا لے لو رکھ لو کیا کرنا ہے دیکھا وہی کاغذ تھا رہائی کا حلوہ لے کے باہر مسکین فقیروں میں بانٹا اور حضرت اقتدا خواجہ جگہ نظام البلت البلتی حضرت اقدس نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا آپ نے دیکھتے ہی کہا کلندر ہر کے گوئے دیدا گوئے ہم تو خدا کے نور مارے فق سے بولتے ہیں اپنی طرف سے تھوڑا گڑھتے اس کو کہتے ہیں عجیب و شان بخاری شریف میں ہے حضرت انس کے پھوپھی اس نے ایک یہود کے دان توڑے تھے پھر قضا ہوا پیغمبر کے ذریعے فیصلہ ہوا کہ اس کے بھی دان ٹوٹیں گے انس کے چچا نظر ابن انس نے کہا کہ نہیں میری بہن کے دان نہ توڑے آپ نے کہا کتاب اللہ این بن جی لایا اور اس نے کہا اب تک تو معاف نہیں کیا وہ لوگ معاف کر دیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا چلو تاوان دے دو دان نہیں توڑتے بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے آپ حیران رہ گئے نظر کو دیکھ کے اور آپ نے کہا روبا اش اص اخبار فال حلف اللہ بر رہو بعض پریشان حال بکرے بال خدا کے ہاں ان کی مرتبت ہوتی ہے جو وہ کہے اللہ اس طرح نظام بناتا ہے یہ احادیث میں محل کرامات ہے آیا تی کے اندر ہم اس کو عجائب و شان کہتے فلاح تقشو ہوم پسند سے نہ ڈرو وقش او نہیں مجھ سے ڈرو تو سارے اعتراضات ختم ساری شکست اور ساری بیماریاں ختم شاہ عبد العزیز محدس دلوی دورے ہینڈ میں ایک ایسا عالم دہلی میں ہوئے جن کی نظیر دنیا میں نہیں بڑے یہود و سوارا ڈوگرے اور گوتڑے یاتری اور پنڈت سب ان سے تنگ تھے ایک لمحے میں خاموش کرتے تھے دیر نہیں لگاتے تھے جب شاب العزیز کا انتقال ہو گیا تو دو بڑے عالم تھے ان کے ایک بتیجا شاہ اسماعیل جو عمر میں بڑا تھا اور علم میں بھی بڑا تھا اور دوسرا شاہز ہاک شاہ عبدالعزیز صاحب کا نوازا لڑکی کا لڑکا اور لیکن درس میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا مگر شاہ اسماعیل سے کم خانہدانے ولی اللہی کا یہ فیصلہ ہوا کہ در سے حدیث تو شاید ہاتھ دے شاہ عبد العزیز صاحب کی جگہ اس وقت شاہ اسماعیل صاحب بھی ان کو بھی دیوار کے ساتھ چوکی لگائے وہی بیٹھے نگرانی بھی کرے سنتے بھی رہے کیونکہ شاہ اسماعیل کا میدان بالکل علیحدہ تھا اور جب درس ختم ہو جائے پیر آ جائے تو شاہ اسماعیل اوپر بیٹھے شاہ صاحب نیچے بیٹھے عمر میں وہ بڑے ہیں علم میں بھی بڑے تھے شاہ صاحب صاحب کی زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت تھی بات باتیں ذرا روک کے کرتے تھے یعنی شاہ اسماعیل کی طرح اور شاہبد لذیذ کی طرح رواں تواں زبان نہیں تھی تو ایک پادری جس کو ہمیشہ شاہ آبد العزیز نے زیر کیا تھا اس کو بڑی تکلیف تھی بڑا زخمی تھا اس نے کہا شاہبد العزیز کا قائم مقام جو ہے شاہ صاحب اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں شاہ صاحب صاحب نے جلدی قبول کر لیے چٹ چٹ خاندان اور لڑکا صبر کر لیتے اتنے جلدی قبول کر رہے ہو درس میں بھی بعض جملے دیر دیر سے کہتے ہو مناظرے میں تو بڑی تیز و تن زبان چاہیے یہ کام شاہ اسماعیل کے حوالے کر لیتے وہ بہادر مناظرے ہے بہت شاہ صاحب سب کچھ کہتے نہیں تھے چپ جب وقت بالکل قریب آیا تو لوگوں نے شاہ اسماعیل صاحب سے کہا کہ آپ آ جائیں انہوں نے کہا شاہ صاحب اجازت دے تب پیسے نہیں شاہ صاحب نے کہا ہے حضرت مولانا کی ضرورت نہیں ہے ان کو تکلیف نہ دے میں ہی مناظر کروں تو لوگ ہنسے کہ آپ تو بول نہیں سکتے کہا کچھ تو بولتا ہوں اگلا بولے ہی نہیں پھر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے کہاں ہے جس نے بھی کہا حضرت آپ کو بولنے میں تھوڑی رکاوٹ ہو رہی ہے مناظرے میں پادری بہت چالاک ہے بہت مکار ہے ہیار ہے حضرت فرماتے تھے اگلا بولے ہی نہیں جب مناظرہ شروع ہوا تو پادری کی زبان بند ہو گئی بالکل بند شاہ سب آخرے تھے شاید سا تب بھائی اس کو اٹھاؤ بولو وہ بول اشارے کرتا تھا کہ میری زبان کو کچھ ہو گیا ہے تب لوگ سمجھ گئے کہ شاید سا کسی لیے کہتے تھے کہ اگلا بولے نہیں تو یعنی وہ تو بول ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ ہوتا فلا تک شو بن سے نہ ڈرو وخشو مجھ سے ڈرو خدا تعالیٰ کا خوف و خشیت ایک دولت ہے جب وہ سچ مچ نصیب ہو جائے سارا جہان پیروں میں آ جاتا ہے سب سے بڑی ناکامی مومن کی یہ ہے کہ یہ رب, رب العالمین کا خوف اور خشیت کو بالا طاق رکھتا ہے ولیو تم نعمتی خوف خدا ہو جانے کا فائدہ اور پورا کر دوں میں نعمت تم پر ولا الکم تحت دون اور تمہیں ہدایت پر ہونا چاہیے اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی رب بنا وبا فیم رسول امین ہوم یتل علیہم آیات کا کمار صلافی کم رسول ہم نے قبلہ ابراہیمی کی طرف اس لیے تمہیں موڑا کہ یہ پیغمبر جو تم میں سے آئے ہیں کہ ہر طرح ثواب اور اجر کا مستحق بنے کمار صلافی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا جیسے کہ تم میں پیغمبر بھیجا جس نے اعتدال کی تعلیم دی کمار سلافی کو جس طرح ہم نے تمہاری نماز القدس کی طرف بھی اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرف پڑھوا رہے ہیں یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جیسے یہ ایک نعمت ہے کہ رسول مکی ہاشمی ادنانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبوس ہوئے ہیں رسول علیہ کم شہیدہ و تکن سودال انداز کمار صلافی کم رسول پیغمبر تمہارے حق میں اور تم امتوں کے خلاف اور نبیوں کے حق میں گواہ بنو گے کیونکہ ہم نے پیغمبر تم میں بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھتے تم پر ہماری آئے تھے وہی زکی کم پاک کرتے تمہیں شرک اور بدت کے گناہوں سے الکمل کی تھا بول اور تعلیم دیتے تم کو قرآن و سنت کی اور یو المکم معلوم تکون ہوتا لمون اور تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے قرآن کے ضمن میں مختلف واقعات آیا درس کے ذمن میں مختلف اشار لٹائے فضرائے اور یو المکم معلوم تکون ہوتا لمون فسکرولی ازکر کم فس یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر دوں گا وشکرولی میرا شکر کرو اللہ تک فرو نہ شکریہ نہ کیا کرو یعنی بڑے خطوح کے لیے ذکر الہی زبان پر رہنا چاہیے زبان تا ذکر دم باسکار تو نگے تم علت از کار تو اپنی زبان کو آپ کی یاد سے تر رکھوں گا آپ نے کیا کیا, کیا, کیا نہیں کیا اس سے میرا کوئی کام نہیں صوفیہ کہتے ہیں ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان اللہ کا ذکر کرنا بھی فرض نماز کی طرح ایک فریضہ سمجھو حدیث شریف میں ہے اناض القلوبہ لس دو ان دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے وہ ان جلا او کما خال اور ان کو صاف کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سبحان اللہ ذکر مستقل منصب ہے امت کا لیکن ذاکر کون ہے جس کے پاس پانچ سو ہزار کی تسبیح ہوتی آئی سر ملندان اور کلندران جو ہے نا وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے بڑی بڑی تصویر اٹھا لیتے ہیں ذکر سمجھو ذرا وہ ہزا ذکر و مبارک و ننزلہ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے ذکر ال پیغمبر کی سنت و حدیث بہترین ذکر ہے آکر میں علی تلی ذکری بہترین ذکر کا طریقہ نماز پڑھنا ہے اس علو اہل ذکر ان کو تم لالم لا علما کا علم ان کے علوم بیانات جوابات یہ ازکار ہے تو ذاکر وہ نہیں ہے جو طالب نہیں ہے ذاکر وہ نہیں ہے جو عالم کو نہیں مانتا ذاکر وہ ہے جو حدیث و سنت کا منکر ہے ذاکر وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا صرف صوفی جو اکو بکو سندر بکو غام رالا پتر بکوں۔ صرف وہ ذاکر نہیں ہے یہ تمام ذاکرین ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یہ ذکر ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ کچھ لمحے کے لیے کچھ وقت کے لیے آدمی تسلی سے بیٹھ کر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے اللہ اللہ اج شیر نستنا شیر شکر می شبر جانم تمام لا لاتکو لا ہتال فلر اللہ اللہ کتاب الفطر جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی ضرب لگتی ہے قیامت نہیں آئے گی قیامت کو روکنے کا بہترین ذریعہ سنت و شریعت کے تھا کے مطابق ذکر الہی اللہ, اللہ اللہ فسکرونی القر مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں کہتے دوستی ہو جاتی ہے دوستی اللہ اللہ ویستا بلائی رمیا بیا دچ کدم پم دم تایا دوم محبت ہو جاتی ہے اللہ کو ہی بندے سے ذکر سے اللہ اللہ جب آدمی کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو بات بات پر اس کا نام لیتا ہے تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں تمہاری یاد میری زندگی ہے اس کا کائ مقام کوئی چیز نہیں ہوتی تاوین سبا برا شما بیاش دے تیری کے کلو ن دشمارما تم تو کہتے آج جا رہا ہوں کل آ جاؤں گا مہینے گزر گئے اب برسو گر رہا ہوں لا الہ الا اللہ نے یز گور مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں اور تفصیلی احادیث اس میں موجود ہے نوبی نے کتاب لکھی ہے کتاب السکار مفتی محمد نے کتاب لکھی ہے ذکر و دعا سب سے اعلیٰ اور بہتر کتاب اس موضوع پر حکیم الامت مورنا اشرف علی صاحب کا ہے اور اس کا نام ہے زاد السعید زبان القی حکیم الامت اپنے وقت کے حکیم الامت ہمارے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مورنا اشرف علی صاحب جیسے عالم مسلک کے دیوبند کے عالم ہے ہمارے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے ہاں اللہ کیا کہنا ہے اتنی کتابیں لکھی حضرت صاحب نے کہ ایک آدمی باہر ملک پہ پوچھنے لگا اشرف علی کوئی آدمی ہے یا ایک کمپنی ہے کوئی لمٹ کمپنی ہے کیا اور ایک سر ریڈیو بیٹھا ہوا ہے ہڈیوں کا ڈانچا ہے سادی سی ٹوپی سر پہ اپنے وقت پر حضرت پگڑی کا اہتمام فرماتے تھے مولانا مفتی عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت محراب میں بھی پگڑی رکھتے تھے اچانک نماز کے لیے خود پانچوں نمازیں پڑھاتے تھے خانقاہ میں ان کو لوگوں نے کہا ان کا تو جگہ ہے مدرسہ ہے چھوٹا ہر اس کا شیخ الہند مولانا محمود الحسن سیب اور مولانا محمد یعقوب نانوت کے خاص اور خاص شاگرد شیخ الحین کو وہ شیخ العالم کہتے تھے بڑے مولانا سے بڑے مولانا سے اللہ اکبر حضرت شیخ الین کو عبدالغفارخان بھی کہتے ہیں مشر مولانا سے مشر مولانا سے مولانا محمود الحسن ایک آدھ جگہ لکھا ہے نام بھی ہیں مشر مولانا سے ماتدا سے ہوئے مشر مولانا سے ماتقت ہوئی شیخ الحین بھی عجیب و شانت ہے مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی کی تکفیر کی تھی اور دو عالم اور بھی ساتھ تھے جب شیخ الہن مالٹا سے رہا ہوئے تو صرف مولانا انور شاہ کو بھی کی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی آپ تو بولوی ہو اور دو اور کو کچھ نہیں کہا کہا ان کو رہے دو یہ نہیں جانتے شاہ صاحب خوب ماشاءاللہ خوشی میں کہتے تھے دبا لئی ہے شیخ شیخ ناراض ہو گئے ناراض اس لیے ہوئے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی آپ تو عالم فقی آدمی ہیں آپ نے کیا کیا اور اس کو بلایا اس نے کہا تم کیا کہتے ہو عبید اللہ سندھ نے اپنے نظریے بیان کیا شیخ الید نے کہا یہ غلط ہے توبہ کرو اس نے فور کا ممبر پہ کڑے ہو جاؤ شاہ صاحب سے کہا مسئلہ مشکل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کے تو ساتھی ہے سمجھا سکتے تھے آئے ہیں استاذ کو فکر ہوتی ہے <تصح> <دلوقت> استاذ کو فکر ہوتی ہے کہ انتشار نہ ہو طلباء میں شاگردوں گردوں میں ہم باتیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دیے تھے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی منتک کے امام تھے نا اپنے وقت کے لوگ کہتے ہیں فارابی اور ابو علی سینا سے زیادہ جانتے تھے منطق پڑھاتے پڑھاتے پڑھاتے منطقی جو ہے اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے بتا کی شان تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہر کو التحام تو محال ہے تو قیامت کیسے آئے کئی طالب علموں نے کسی اور استاذ کو کہا انہوں نے حضرت شیخ شہلن کو کہا مولانا ابراہیم صاحب تو کہتے ہیں قیامت کا آنا محال ہے نہیں آ سکتا اچھا کبئی مولو ابراہیم کو کہو کل جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھے جامع مسجد کو مولانا ابراہیم صاحب ٹھیک ہے بڑی دنیا جموں ہو گئی کہ شیخ فلند نے مولانا ابراہیم کو جمعے میں بلایا چاہے وہ جمعہ پڑھائیں گے تقریر کریں گے جیسے عام معمول تھا کہ شیخ علین ست میں بیٹھتے تھے اور کوئی اور امام و خطیب تھا وہ تقریر کرتے تھے ان کو بھی کچھ نہیں کہا اس نے اپنے حساب سے تقریر کی شیخ علین بھی بیٹھے رہے اور ساتھ مولو ابراہیم بلیا بھی بیٹھے رہے نماز ختم ہو گئی جمے کی روانہ ہو گئے جب بالکل بیچ راستے کے پہنچ گئے نا بغیر ایسا دیکھے شیخ علین نے کہا مولوی ابراہیم صاحب قیامت آئے گی یا نہیں کچی جی بالکل آئے گی کون کہتا ہے کہ نہیں آئے گی کہیں جی کسی کمکل نے ہوگا معافی کا خواہش گھار ہے اور زار و قطار رونے لگا دو تین دن تک مورا ابراہیم برو رہے ہیں ایسے کامل اور نسبت ایشر ہے صرف پوچھا قیامت آئے گی یا نہیں اللہ اللہ اللہ فسکرو لی اشکر کوم یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر گا وَشْكُرُونِي وَلَا ولا اور میں نہ شکر کرو نہ شکری نہیں کرو نہ شکری کو کفران کہتے ہیں علماء دین کہتے ہیں کفرا یک کبھی کبھی آتا ہے لل خروج انل دین سے نکلنا ضد السلام ولی مان اور کبھی, کبھی کبھی کفر آتا ہے لروج این نیما نعمت سے نکلنے والا یعنی ناشکری امام راج نے لکھا ہے ناشکری شکری ابتدان فرسک ہے لیکن جب منعم و محسن کی ہونے لگے تو یہ کفر تک پہنچتی ہے آزن اللہ وئی آخ نا شکری کس کو کہتے ہیں ناشکری کا پہلا مرحلہ وہ دوری ہے دوسرا مرحلہ بدگوئی ہے اور تیسرا مرحلہ خلاف ہے جس کے آپ ناشکر ہوتے پھر وہاں جاتے نہیں چھوڑو یا مجھے نہیں جانا ہے اس کے پاس کیوں آپ کے استاد ہے آپ کے بڑے خیر تو ہے پھر آپ ان کا نام بھی جیسے لیتے جیسے نہیں لیتے بدگوئی پھر ان کے سے جو فیس تمہیں پہنچا ہے اس پر عمل مشکل ہو جائے گا اختلاف نظریہ پیدا ہو جائے نہ شکری کے تین نقصانات ہیں سب سے پہلے بوتھ دوسرا سوئی قول اور تیسرا سوئی فعل تو شکر کے تین فائدے ہیں اول قرب نصیب ہوتا ہے دوسرا سناع حسن زبان پر جاری ہو جاتی ہے ذکر جمیل شروع ہو جاتا ہے اور تیسری توفیق کے عمل نصیب ہو جاتی ہے اس جگہ یہ تشریح اس سال کی خصوصیت ہے الحمد للہ اللہ شکر خدا کن کے موفق شدی بک ہے شکر کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے ایمان کی علم کی قرآن پڑھنے کی تفسیر میں آنے کی اقسم ال پہنچنے کی خدا کا شکر کرو تاکہ یہ پورا ہو جائے ہمت رہے بے ہمتی نہ آئے تسلسل رہے انقتا نہ ہو جائے فضائیں سازگار بنے موسم ناخوشگوار نہ نا بنے شہر امن کا ممبا بنتا جائے فساد اور پریشانی کی کیفیتیں ختم ہوتی جائے وش گرونی والا تک فرو یا الزینہ آمنوا و بصبر وسلح شکر کا ایک طریقہ ذکر بجا لانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز پڑھنا یا الزینہ منو مسلمان و ستعین و بے صبر مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر امام شافی کی تفسیر مشہور ہے کہ نماز کے ساتھ جب صبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ مراد آئے آئے صبح ساتھ ایک سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا نہ اپنی جائز بیوی کو گڑبڑ کے ارادے سے ہاتھ لگانا فقا کہتے تھے جوان تو ویسے بھی ساتھ نہ لڑے آنکھ بکانے نمک رست نمک نیل شد اور جو بوڑھے ہیں وہ غریب تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سوئی گیا بس الختیار میں رسول اکرم کی خدمت میں ایک شخص نے پوچھا رمضان کے دن ہے اور جی چاہتا ہے بیوی بی کے ساتھ لیٹ جاؤ آپ نے کہا ہلک تباہ ہلک تھا ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے یہ کرنے کا کام ہے خبردار وہ چلا گیا پھر ایک اور آیا آپ نے کہا ہاں بڑے شوق سے ضرور گتم گتھا ہو جاؤ حضرت عمر بیٹھے تھے اور نہ کہ اس کو سختی سے منع کیا اس کو ہی فرمایا وہ شاپ تھا جوان تھا اور یہ تو بس بوڑھا ہے ہرم ہے اس کے ہاتھ پیر سب ہلنے جلنے والے ہیں یہ کہاں اپنے آپ کو سنبھل سکتا ہے ابھی ہاتھ ڈالے ہی ہوگا منہ قریب کیا ہے سو چکا ہوگا چنا کی رسمی اور روسی بت ولی لے اول اسی بخوف احکام میں فرق ہوتا ہے علماء دین فرماتے کہ اس سے احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے اے ایمان والوں مدد مانگو مدد چٹ پٹ آنا یہ ایک قدرت الہائی کا کرشمہ ہے مدد تک ریجن آتی ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ صبر سے دور ہو جائے گی اور نماز پڑھنے سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائے گی جیسے آپ تک کوئی آدمی راشن لے کے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں راستے میں پل ٹوٹا ہوا ہے راستے میں پانی آیا ہوا ہے راستہ بلاک ہے میں نہیں آ سکتا ہوں کیا کروں آپ کو متبادل راستہ دیتے ہیں کہ آپ جہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اتنے میل جا کے پھر یوں مڑ جائے یاد رکھنا مدد الہی کے راستوں میں اس کے راستے ہموار کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب روس والا اور یہ رکاوٹ کس چیز سے آتی ہے ہمارے اعمال کی کمزوری سے ہمارے اخلاص کی کمی سے ان اللہ سوابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ذکر شکر صبر تین مرحدے بیان میں فس قرون ذکر ہے وش کرونی شکر ہے اور بسبر یہ صبر ہے ذکر شکر صبر ذکر اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے شکر فتوحات پر خوش ہونے کے لیے اور صبر تکلیفات سہنے پر ولاک کو لو لمئی اختلو فیصبیل اموات نہ کہو ان کے لیے جو قتل کیے جاتے ہیں رائے خدا میں کہ وہ مردے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ مر چکا ہے لیکن وہ عام مردہ تو نہیں ہے اس لیے فکاؤ محدثین کہتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ شہید السعید ومن قال له میت فقد اصا و اصما جو اس کو مردہ کہے اس نے غلط کیا اور گناہ کیا ہے اللہ اللہ مر چکا ہے اور پھر بھی مر نہیں ہے اور یہ جو پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ زندے ہیں خدا کے ہم مر چکے ہیں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اعمال کی کمی کوتا کی وجہ سے یہ مقام شہادت کا ہے اور یہ اصول ہے اسلام کے اہل سنت کے کہ انبیاء و مرسلین امت سے بڑھ کر ہے تو اگر شہداء کی حیات عبارت النس ہے تو انبیاء اور اولیاء کی حیات دلالت النس اور اقتضا انس ہے مزید تفصیلات کے لیے امام قرتبی کی کتاب اب تسکرہ لمن کان فی مقبرہ اور بے حقیقی کی کتاب حیات اولمبیا علامہ خالد محمود کی کتاب مقام حیات اور محق کو کی کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال المتاف البرض اقبال قبول جس نے ماماتیوں کی جڑیں اوکھڑ کے رکھ دی جڑیں اوکھ کے کتاب بہت ہی بدی اور شان ہے کل ہند اور پاک کے اکابر علماء کا مصدقہ ہے دارال دیوبند کے مشائق کی بھی دستخط ہے اس پہ پاکستان کے تمام اکابر علماء مولانا عبداللہ اللہ درخواستی مفتی محمد شفیع حضرت بنوری بن مولانا عبد الحق اور مولانا مورنبا چاگل بخاری ہندوستان سے مولانا احمد رضا بجنوری مولانا فخر الدین احمد موراد آبادی شیخ العزیز دارلوم دیوبند مولانا اعزاز مولانا مفتی محدی صنخان شاہجہان کو سب کے دستخط موجود ہیں پاکستان کے مولانا مفتی محمود صاحب مولانا شبزلق افغانی سب علماء کے تقریر تصدیق ہے اس لیے پنج پیریوں کو مماتیوں کو اشاتیوں کو اس کتاب کے سامنے سر رکھنا سر رکھنا چاہیے انہوں نے کچھ کتاب لکھنے کی کوشش کی جواب دینے کی جواب تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے قرآن کا جواب بھی میں دیانند نے دیا ہے وہ کوئی جواب ہے کیا فیض الباری کا جواب بھی اسری نے دیا ہے ظلمات باز ختم نبوت کامل کا جواب بھی قاضی نظیر قادیانی نے دیا ہے ختم نبوت جاری لوگ سمجھتے نہیں جواب صفحے لکھنے کو تھوڑی کہتے ہیں صفحے تو ہر شہر لکھ سکتا ہے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور مت کہو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مرے ہوئے ہیں بلا حیا بلکہ وہ زندے ہیں ولا کلّہ تشہوروں لیکن تم نہیں جانتے بابا اتنا تو ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کہ وہ زندہ ہے وہ زندگی کیسی ہے کیسی ویسی کیف اور کم اس کے جاننے کی کیا ضرورت ہے اور مولانا یسو لان بھی کوئی کوئی کہتا, کہتا ہے وہ کہتے میں جا رہا ہوں اور تم بھی پیچھے آنے والے ہو ایک دن میں نے کہا ذرا آرام کرو مت جاؤ جلدی لیکن ان کے قلم پر چڑھ چکا تھا احتیاط کرنا چاہیے جان مولانا نے کتاب لکھی فانی زندگی کے چند ایام ایران سے واپسی پر میں نے کہا فانی نہیں برکتوں والی زندگی کے مبارک لمحات لکھ لے تھے لیکن وقت نکل چکا تھا نام رکھنے میں بھی خیال رکھا کرو ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی جہان دیدہ بہترین کتاب تھی اب اس کا ترجمہ کیا ہے دنیا میرے آگے یعنی میں دنیا کے بیچ ہے ضرورت کیا ہے تھی کی غلط نام رکھنے کی وہ جہان دیدہ بہترین علمی نام تھا اور دنیا میرے آگے یعنی میں دنیا کے پیچھے پیچھے لازمی بات ہے کہ جب آپ آ گئے تو دنیا پیچھے ہے توبہ یعنی میں دنیا کے پیچھے توبہ با اللہ نام کی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات آدمی سمجھتا نہیں ہے ایک آدمی کا نام تھا زیارت گل دارالم دیوبند سے فاضل ہوا زیارت گل سرن لے کے آیا ہے ایک بڑے ادارے میں پاکستان میں استاد لگا انہوں نے کہا زیارت گل تو پٹھانوں کا نام ہے آپ مولانا عبدالحق صاحب ہیں یہاں سامنے بیٹھے تھے میں تفسیر پڑھا رہا تھا میں نے کہا عبدالحق شمس الحق نور الحق بدر الحق ان میں ایک بھی نام نہیں یہ بزرگوں کے القاب ہے اس کو نام رکھنا غلطی ہے اور گل باز باز گل گل خان باز خان، زیارت گل زیارت خان یہ سترہ پیغمبروں کے نام ہیں تو نبی کا نام ہٹایا گیا اور غلط نام رکھا گیا صرف مانا کی وجہ سے جو شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حکیم الاسلام کے جواہر پارے دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب کی ہے اس کا نام ہے موج ذات اور یہ کتاب شائع ہے اس ادارے اسلامیات لاہور سے یہاں <تصفح> عام مل رہی تیرہ یا سترہ پیغمبروں کے نام بتائے جو سب کے سب ہند میں آئے سندھ میں آئے سرندیپ میں آئے سیلون میں آئے بلکہ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں یہ زندہ ہے تفسیر روح البانی میں ہے کہ غزوات میں جب صحابہ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ختم ہو گئے اور مر گئے اس پر کہا گیا کہ مرا تو وہ ہے جو دین کے کام نہ آئے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے وہ کہاں مرتا ہے وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہرگز نمیرن میرد کے دلش زندہ شد بحش سب تست بر جری عالم دوا میں ماں نہ <تصفح> <تصفح> برسوں پہ کچھ مدار حیات موت پر زندگی تمام نہیں صوفیائی کرام کہتے ہیں کہ موت جو کامل کی ہے سعید کی ہے شریف کی ہے تو یہ ولادت ثانیہ ہے ولادت حقیقیہ ہے یہ ولادت مجازی ہے فانی زندگی ہے اور وہ زندگی جس سے آخرت شروع ہوتی ہے خالدین فیح ولاباد کی زندگی کی ولادت شہادت سے ہوتی ہے اسلام میں شہید بہت بڑا شہید ہے اونچے مقام اور مرتبے کے ہیں ول وَلَنُبْلُ ولو کو بش منل خوف ول جو نقص منل اموالی ولان خلرت <وَسَّمَرَت> اور ضرور آسمائیں گے تم کو کچھ خوف سے علماء کہتے ہیں جہاد مراد ہے جان جانے کا ڈر تو ہوتا ہے جوع بھوک روزہ و نقص منل اور کمی سے مالوں کے زکات فطرہ کفارات دیے ونفس خود جانوں کا جانا وہ اور پھلوں کا بہترین پھل اولاد ہے حدیث شریف میں جب مومن کا بچہ چھوٹا مر جائے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اکبس تم سمر تفوا میرے بندے کے دل کا پھل تم نے لے لیا فما کالا ف حمید کا وسرجا تیرا حمد سنا کیا اور انائے پڑا تو حدیث شریف میں ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو بیت بیت الحمد ادب الحمد یہ ہے کہ موت کی خبر سن کر حمد سنا اس پر کیا جاتا ہے کہ امید ہے ایمان کے ساتھ چلا گیا مگر یہ اونچی آواز سے نہیں اور ان علّہ و ان علحاجی اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے سنت اسلام اس طرح چلی آئی جیسے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو آپ اونچی آواز سے نہ کہیں گے الحمد للہ آفانی آف مم مبتلا کبھی وفضلنی دلنی اللہ کثیر ممن خلق تفدیلا آہستہ کئے وہ کہے وہ میرے غم مقصد میں بیماریوں کو دیکھ کے لام پڑ رہا ہے وہ بشیر سوابرین خوشخبری دے اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کرنے والوں کو اللہ دینا سوابرین وہ ہیں اضا صابت مصیبت جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے قالو انا لاجیون بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں اور اسی نے پیدا کیا ان واپسی ہے وہ وَا نہ راجو بعض لوگ انلے اولا کال سولوا تم مر رب و راہما یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشات ہے رب کی طرف سے اور مہربانی و لائے کو مل اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں مصیبت پر انالائے پڑھنا سنت حدیث شریف میں ہے اگر تیرا دیا گل ہو جائے یا تیرے جوتے کا تسبر ٹوٹ جائے تب بھی انال کہو مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف پر اجر ملے گا احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ گزری ہوئی کوئی تکلیف پرانی کوئی مصیبت یاد آئے تو آدمی پریشان ہوتا ہے رونے لگتا ہے پھر پڑھو انارل ہے پھر پڑھو اجر ملے گا آج بھی ملے میں نے اپنی زندگی میں بڑے غم دیکھے لیکن دو صد میں بڑے زیادہ ہیں ایک فقی و حاض وہ محد سوہا و مفد سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی وفات حسرت آیات بہت بڑا سبب تھا آج بھی وہی این عل اللہ وی اور دوسرے اپنے وقت کے اورنگزیب بادشاہ علماء کیسے پسالار دیوبندیوں کے فخر مفخر فقی النفس حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی بڑی گرام گزری ہے اناج توبہ توبہ کا غم جسر میں چزوڑ سی او مدام دے نوے غم راضی اویت رہو یہ تیرا غم کوئی چادر نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے روز تیری تیرا غم آتا ہے اور میں اس کو سہتا ہوں آئے ہے جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے حضرت مولانا محمد کاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور حضرت دارال دیوبند کے قبرستان میں متفون ہوئے تو شیخ الہند نے جنا زگا میں شیر پڑا مٹی میں دباتے ہوں بتاؤ دوستو مٹی میں دباتے ہوں بتاؤ دوستو گنجی نہیں علوم ہے یہ گنجین زر نہیں اور شیخ الحمد رحمت اللہ لے کا جب وصال ہوا تو ایک قابل ترین وفادار نے کہا من بدک فل متفالئی ککن تو وہ حاضر اب جس نے مرنا او مرے مجھے تو ڈر تک آپ نہ مرے لا الہا الہا جب حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو ایک طالب علم نے کہا آئے ہائے ہائے کیا کہا اے مصحفی میں رولو کیا پچھلی صحبتوں کو مسحفی میں رول کیا پچھلی صحبتوں کو بن بن کے کھیل لا کو میرے بگڑ گئے لا الہ الا اللہ سوابری نل جی نے سوابت ہوں خوشخبری دے اللہ کے دین پر جمنے والوں کو جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے قَالُوا ان لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ کا لئی ہم سلوا تم رب ہم انائے کا جواب ہے وہ انئی ان کا جواب رحمت ان اور اس کی علتی غائل کہ اللہ اللہ ایک اشکال لوگوں کا نبوت پر یہ تھا کہ یہ عمرے میں اور حج حجمے صفا مروا میں دوڑے لگوا تھے حالانکہ یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے جواب ان صفاول مروت انشان بے شک صفا اور مرو اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے پمن حج جل بے تھا جو حج کرے بےت اللہ کا ویس ہمارا یا عمرہ کرے پلا جا لیں بہماں کوئی اعتراض نہیں اس پر کہ وہ صحیح کر لیں ان دونوں کی وہاں کے تو کو صحیح کہتے ہیں مل تتوا خیر انجو نیکی کرے خیر سے فن اللہ ہشا کے رونا لی بس بے شک اللہ کا اور جاننے والے ہیں صفا مروہ صفا مرد کا نام ہے عورت تھی زنایا فل جاہلیا پجالحم اللہ جبلئی بیت اللہ کے سامنے بدفیلی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پہاڑیاں بنا لی بی, بی ام اسماعیل ہا جر صحیح طرح پڑا کرو بے فتح جیپ وہ بھی دور یہ کیا کہے گا ہا جرا ہا جرا وہ دل ہو رہا جرا کہ وہ موزمبی کا لفظ ہے یہ اس کو اور بھی بنا رہا ہے ہا نہیں ہے ہا لفظ ہے ہا لفاظ جھی مفتو ہے وضاحت موجود ہے اور اخیر میں تاؤ ہاں نہیں ہا جر لفظ آخ دما ہاں جر, ہاں ہاں جر کون سی کتاب میں جی میں کہتا ہوں یار کتابیں آپ نے پڑھی ہیں آپ جنگ اخبار کو شاید کتاب کہتے اور امت کو اور جال ساز اسلام کو جال سازوں کو تو کہتے نہیں میں مشکات پڑھی میں تمہیں شرم نہیں آئی تمشکات ثانی میں یہ روایت موجود نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ آپ جب ظالم کے پاس گزر رہے تھے انہوں نے زیادتی کی اور پھر معافی مانگنے کے لیے اہ دما ہا ہاجر آجر یا ہاجر دونوں طرح لیکن ہاجرہ کبھی بھی حدیث میں نہیں ہے یہ نام ہے ہی نہیں صرف اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عثمان غنی وہ غنی تھے یا سخی تھے یہ کوئی عربی لفظ ہے کہ آپ کو عثمان غنی عثمان زنورین عثمان جامع القرآن عثمان صاحب الحا عثمان غنی جاہلانہ تلفظ علم سے دور اس ہے وہ غنی نہیں کہ وہ سخی تھے بے شک صفا اور مروا خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے بی بی حاجر اور حضرت اسماعیل کو خدا کی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام نے لے کر کے یہاں دشت میں مکہ کے سامنے چھوڑا کوئی چیز نہیں ربنا انسکن تم ان ضروری بادی ان دا بیتکل محرم ایک ہرا پتھر نہیں روکتا تھا پاڑی پہاڑی پہاڑ پتھر ادھر لا کے چھوڑ دیا ہاضر بڑی حیران ہوئی حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا چڑھتی ہے اور کبھی مروا چڑھتی ہے اور اضرت سمجھ گئی کہ حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے الامن من ترک تم اون ترک تم جب کہنے لگی آلّہ امارا کا بحاز آپ کو اللہ نے کہا ہے ایسا ابراہیم نے کہا کہ خدا کا حکم یہی ہے تو بی, بی نے کہا سما ہوا یو دو ہونا پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے درمیان میں بیٹھے تھے یہاں پر ہمارے ملک کیا بجول سب بیان کرتے ہر نے پیر رگڑے یہ عوام میں مشہور ہے ہر نے پیر رگڑو شرم کر چرم کر وہ بڑے باپ سے شرم کر رہا بخاری شریف میں ہے, فدر ابد جبریل و جناح ہو بالارب. جبریل نے پر مارا کہ زمین پر تو زمزم کا چشمہ نکلا ہے اسماعیل اللہ السلام کے پیروں سے کہیں بھی نہیں نکلا کوئی روایت ہے ہی نہیں جھوٹی باتیں جو جھوٹے واعض بیان کرتے ہیں ان وائزوں کا واضح سننا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے پچپن جھوٹ ایک تقریر میں بولتے ہیں پچپن جھوٹ عام واعظین نہیں ہے جو بڑے مولویوں کے جا نشین کہلاتے ہیں ان کو لگام نہیں ہے ان کو لگام نہیں ہے ایک جگہ ایک بڑے وائز نے تقریر شروع کر دی اس زمانے میں تک پاکستان میں اور تکلیف ہے تھی روزہ نہیں ہوتی تو بیان کرنے لگا کہ دو رکھات پڑو اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سدھ میں چلے جاؤ دعا مانگو تو میں نے کندھا اس کا ہلایا خیال تو ہے عقل ہے کوئی ہوش آواز ہے عالمگیری فصل ان جداد جلد اول میں یہ جو عوام نمازوں کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگتے حرام نہ جائے اس سے منع کیا جائے بدعت ہے بدعت کے ذریعے خدا کو راضی کرنا ہے یہ بھی علماء کا ایک منصب ہے کہ صحیح روایات کی حمایت کرے اور پرائی روایات اور جھوٹی روایات ان سے امت کو چھڑا لے جس زمانے میں میں تنقید متیین لکھ رہا تھا اس زمانے میں تمام چیزیں نظر سے گزاری ایک رسالہ طالب علمی, علمی میں لکھا ہے ستختر صفحے کا ہے اس کا نام ہے اتنقی المتی فی تحقیق اتل بل علم ولوب علم حاصل کرو گے چین جانا پڑے پرلے درجے کی جھوٹی روایت ہے ہر جس پیغمبر یا صحابی نے ایسا نہیں فرمایا کسی کا مقولہ ہوگا محاوراتی زبان ہے پیغمبر مکہ اور مدینے میں بیٹھ کے لوگ وہ کہیں گے چین چلے جاؤ جہاں پر چوہے اور چمگادڑ بلیاں اور سانپ خوراک میں کھائے جاتے ہیں وہاں علم کہاں ہے صرف سے حدیث نہیں ہے یہی مجمول بہار تک میں ہے کالب قال ابن حجر وابن ابن جریر و لا باتل اللہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا وہ ہمارے بزرگ اور مخدوم مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ عبر نے جنگ اسلامی صفحے میں شائع کیا ہے اس کا عنوان ہے یہ حدیث جھوٹی ہے نیچے میرا نام اور پتہ ہے مولانا نے پورا چوک تو دیا کیونکہ میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا ان کو پسند آیا کہ جنگ میں شاع کرتا ہوں تاکہ پوری دنیا فائدہ اٹھائے اللہ افسوس ہمارے طلبہ مشکات پڑھتے ہیں اب تو ریاض و صالحین بھی پڑھتے ہیں دور حدیث کرتے ہیں لیکن جب ان کو بیان یا آواز کا موقع ملتا ہے تو سہایت سے نہیں بیان کرتے پھر وہی پرانی گلی سڑی باتیں سناتے ہیں جن میں اکثر کمزور ہوتی تو جبریل آیا اور اس نے پر مارا بخاری شریف میں کتاب و میں اور اس سے زمزم کا چشمہ نکلا اب وہ اتنا تیز نکلا کہتے آواز آ رہی تھی پانی کی آواز آ رہی تھی اور ترش ترش پانی آگے بڑھ رہا تھا تو بی بی صاحبہ ہاجر نے کہا زمزم زمزم زم کے معنی تھم تھم اشارے شہی اشارے شہی تھم تھم پیغمبر نے کہا لو لم تکل زم, زم اگر بی بی زمزم نہ کہتی لشرے بن ناز وهم فی بئی اتنا بڑھ جاتا کہ زمزم زم کا پانی لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچ جاتا الحمدللہ نو دس سال سے اللہ نے احسان فرمایا سفر ہزر دفتر گر ہم وقت زمزم پیا جا رہا ہے الحمد زمزم سے امت کا بڑا گہرا تعلق ہے بہترین پانی روئے زمین کا پیغمبر نے کہا وہ زم زم ہے دنیا و آخرت کی تمام بیماری اور کمزوریوں کا علاج ہے کھڑے ہو کر پیئے یا بیٹھ کر قلانے مشہورانے علم بس کہتے وہاں کھڑے ہو یہاں بیٹھ کر بھی پی سکتے وفی منازع آتن بین الشیخ البنوری الفتی مفتی محمود بے شک صفا و مرواں شاعر اللہ میں سے شاعلی اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ چار ہے بیت اللہ اس میں مساجد سب آ گئی رسول اللہ تمام علماء آ گئے کابت اللہ تمام مسجدیں اور مدرسے آ گئے سلوات اللہ اور نماز عبادات سوال شاعری اللہ حجت اللہ میں کہتے ہیں شاعر اللہ چار ہے کابت اللہ رسول اللہ سلوات اللہ اور کتب اللہ شاعر شعر کی جمع ہے شعر نشان کو کہتے ہیں دو میل تین میل یہاں سے حیدرآباد اتنے میل سکر اتنے میل روڈوں پہ یہ شاعر و طریق ہے تفسیر جلالی میں ہے اور فتح بزازی میں خوارزمی نے لکھا ہے کہ داڑھی یہ بھی شاعر اللہ میں سے دینی نشانیوں میں سے اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو اس کو اجازت ملے گی کہ وہ اس کے بدلے میں اس کی ناک کان آنکھ ہاتھ پیر کوئی ایک حس وہ کاٹے آ جائے حضرت مولانا دایت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی عباسی کو یہ جگہ فتوے پر میں نکال کے دکھائی تھی بہت زیادہ خوش ہوئے بڑی دیر تک دعائیں تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام شیخ العرب ولجم صدر المدرسین الجسین دارال دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کی کتاب داڑی کی شرع ہے زیت مطالعہ کریں اسی طرح طالب علموں کی ہے سر ڈکا ہوا ٹوپی یا ماما لمبا کرتا صاف کپڑے یہ بھی شاعر میں تھے اس کو دیکھتے ہی تسلی ہو جاتی ہے کہ کئی دین پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھائے اور محفوظ فرمائے خدا ان کا بیج اور تخم شاخے اور پھل پورے جہان کو نصیب کرے طلبا سرمایہ ہے عظیم اللہ نے دین کے قیوام کے لیے ان کو اقوام حیات بنایا ہے